بال وہاں مرض کا سبب ہے یہاں مرض کا سبب ہے غلامی تقلید وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمور فقیرہ رہا تھا میں انتظار کر فون کی طرف پہنچے نہیں مارا گم کیا مرض کا سبب ہے گلامی تکلیف وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری مرض تو مراد یہ مرض نہیں جس والی کسی نے بماری لگ گئی شو کر دی فلانی فلانی مراد صاحب معاشرتی مرض نے سیاسی مرضہ نے ماحول دیا مرضیں روحانی مرضی یعنی ہر بندہ مسترب پریشان ہے جان عزت محفو مال محفوظ کن فطرے فساد آم نے یعنی یہ مرض مرا دیں مواشرتی مرض روحانی مرض وہ فرم ہے بھی اتے غلامی تکلیف بھی انہوں کے پچھے ہی چلنا نا اتے جمہوریت بھئی اوے جو معاشرتی بگاڑ ہے وہ سارا کسی وجہ آ رہے جمہوریت جمہوریت کی وجہ آ رہے ایتھے غلامی کی وجہ آ رہے تکریف کرنی جو ترقی خود سمجھو بھی حکیم بندہ کہ سارے معاشرتی بےگار فساد کا سبب جمہوریت نوی جاتا تو جمہوریت نو سمجھنا چاہیے بھی یہ بلا اس سلسلے جان کے سڈا جا مفکرین کا طبقہ شمار ہوں کہ یعنی سڈے معاشرتی اور دینی مسائل دے اندر فکر غور کرا فکر غور کر کے پھر لوگوں کی راہبری کرنے والا علماء پروفیسر ہوگا یہ جڑے سارے ہیں یہاںتاہ لگتا ہے یا اشتباہ لگتا ہے بےسمجی کی وجہ یا استبا لگتا ہے نقصانیت کی وجہ لگتا ہے مشا. سڈے اسلامی کتابوں جمہور جمہور کا کال آف جمہور کلام دیا کتابیں فکا دیا کتابیں چاہتا ہے اس وقت فکا دیا کتابیں چاہے گا منتقا ساڈے جہے دینی فنون اسلامی شمار درسی درسی فنون جڑے سارے شمار ہوں لفظ آتا ہے جڑے کتاباں پڑھ پڑھا چمیز نہیں ہمہور وہ جڑا ادھر جمہور پہ چلتا ہے مغربی یا فرق ہو سمجھتے نہیں وہ بیٹھتے ہیں کہ ایک چیز لہذا جمہوریت اسلامی چیز آپ کوئی کتاب سڈیا جمہوریت ہوتی جمہورت لفظ ہے کل کیونکہ ان لوگوں کا علم ہوں سر سری جی وہ دنیا کائنات اور دین اندر اتنا وسیع نظر نہیں ہوتے کہ وہ صحیح معنی مفاحی مطالب کر سک جنا جنہچر بندہ بسی نظر نہیں ہوتا نا اقوام آلم دے وہ نظر ہو دنیا دیا تہذیباں معاشرے کے اندر نظر ہودر اسلام تے مکمل نظر ہونا چیر وہ صحیح مع مطلب خصوصا ایسے مسائل دن جڑے وسعت نظر تو بغیر حل نہیں ہوں مختصی ہوتے ہیں وسعت نظر اتنے ناکام ہو جائے گا وہ غلط چلا جائے گا غلط سمت آپ ہی پہ جائے گا دوشر پاشن اس واسطے سڈے فوکاہ نے فرمایا دعا نے لے لے مجموعی پلا ہزار سوالا زمان ہی پہ جائے بندہ اپنے زمانے والے جانتا وہ جا ہے زمانے والوں جان تو یہ مراد نہیں پھاڑن تو کہ ہر بندے کا نام پچھانے برادری پچھانے تھان ٹکا پچھانے پہ کتنے رہا اس تو مراد وہی اپنے دور معاشرے نہیں پچھاڑا اپنے دور دے فکری جہت نہیں جانتا بھی بگاڑ فساد دے اسباب نی جانتا اے جان اے مراد اس طرح تو معاشرتی معاشرتی مسائل فساد ہے جی تو آئے فساد ہے فساد دے اسباب کی, دے فکری کی, کدر انہ کی کدر دے نے یہاں کی فکری جہاں سمت کی ہے کس نو سوچتا کہ کدھر میلان رکھتے ہیں لگی انہوں کے اصطلاحات جائیں ہر قوم ہر معاشرہ ایک نم نلاحات اپنے کھڑ لیں یعنی مطلب نئے لفظ اپنے نئے مانے لے لو نفظ لوگ جفظ نواں بلی چھے یہ مانا سمجھے یہ نہ ہوف نرانے معنیا نہ پر لفظ لفظ ایسا پٹھا گول کرنا اپنا بھی لوگوں کہ اسلام ناممکن ہو جانی لگی کئی ہوں الفاظ پرانے ہوتے ماں نے نم لے لے الفاظ پر چلتے ہوں ماں نے نویں کر لیں ہوں سمجھنا چاہیے کہ یار اتنے لوگ جس لیے اس لفظ بولن رہے ہیں اپنا مانا کڈی کھونے سمجھ لگی جی لفظ فلاح پرانے باغاف لیا پہلے سفاد پڑھو سفات بیان فرما کے اللہ تعالیٰ پہلے سپارا سورت بکرا شروع کی اللہ اس لیے فرمتا ہے آن کے آخر سن. وہی کامیاب وہی فلاح والے ہوں یہ فلاح کا لفظ مغربی معاشرے اندر اے نواں دور جنو شمار کرتے ہیں اس دور معاشرے ماحول در استعمال ہوتا لیکن مانا ہو رہا ہے یعنی مانا مرادی ہوں <سکت> <ھم پارا سکت> ل لغو مانا لغوی مانا فلادہ کامیابی مرادی مانا بھی کامیابی کیڑی؟ اور قرآن مجید استعمال فرمائے یا ازان چھ دیا فلا ازان تے غور کرو تو پتا لگ جائے گا کہ اللہ تعالی کنو فلا سبحان اللہ سدیا جا رہا اس وقت ماشتنو. اللہ تعالیٰ نواز نیا نو کامیابی ہوں ان چکیا یہ چکیا جا فلاح اسلامی مانا سی او مانا بچوں کر لیا کامیابی مانا کامیابی د جو کچھ مطلب اسلام کر لیا کیوںکہ لفظ ہوتے ہیں بھا پا? جی بانڈے وگوں مانے ہوں نے مانے وہ چالیس ہے جی, جی بحار خالد بحار خالد خالد خالد خالد جے مرضی خالی کر کے جی مرضی شاپ شگل بندہ ہوگا <laughs> جی جی سمجھے کہ <laughs> الفاظ جہنے جی انہوں کے مانے بدلے نہیں جا سکتے یعنی مرادی معنی مطلب بدل جا سکتے, بدلن جا سکتے اور بہت بڑا جیل ہے چٹ لگتا ہے مانا برادی بدلنے اندر چٹ سمجھ لگی ہوں ایف کامیابی سی ترجمہ کرنے اربیت فلا ہے اس کا مطلب دان اسلام کا ہو فرنگی معاشرے میں سکولیاں کا ہو اسلام کیا فرماند ہے بقرہ سورت <وسلم> کے اندر ہو دل مت متقی کہہ کے جنوب پرہزگار رکھ اگے دسیا سو کہ وہ ہیں کے اندر باہر صفات کہڑی ہوئی سب تو ویڈیسی جو میرے سبحان اللہ وہ سائنسی دے نہیں ہوں اسلام سائنس نہیں منگے ویخ کے نہیں منگتے غائب منگاہ جا دوربین ویگ کے اسلام کی کوشش منے گا یا سائنس مننے گا یعنی مشاہدے نہیں ہونا یہ وجہ مرن تو اکبر ویخ کے بندہ ہر کافر نکھا دا من جا فورن مرن تو بعد ہر کافر ہے مرن دے ویلے ہر کافر اس ہے لیکن کیونکہ وہ بن ویکھے نہیں ویکھ ویخ ہے وہ کافر دا کافر ہی مومن نہیں ہو سکتا مومن اس ہونے شرط ہے جو ویکھے منو سڈے حبیب تو سنن بس سڈے حبیب یہ فرمایا کہ آ منو منان بلغائب تو بعد قائم کرواز قائم کر سلات اگوں دینی نماز قائم کرنی جس نماز قائم ہو جائے نا مسلمانوں کو دو کول نہیں جس مسلمانوں کو نماز قائم ہوگی اسلے معاشرہ اسلامی ہوں نامکن اساشرے کا گیر اسلامی کیونکہ جس نماز قائم ہوتی ہے پکی گل لئے بدی تو روکتی تنہا الفاشا بے شک نماز بے حجی برائی سے روکتی ہے یہ مطلب ہے جدو قائم ہو اس لئے بدی تو روکے گی جسے ہاکم تو لے کے محکوم تک حکومت سارے نماز قائم کرنگے. نماز کرماز روک دیے ایدہ مطلب حکومت والے بھی بدت گے عوام بھی بدیت روکے گی جدو سارے بدت روکنگ بدی رہے گی جب اقامت سلاد کا لازمی نتیجہ یہی ہے بے شک. بے شک. یہی راز ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ مسلح فرمایا ایمان والے وہ لوگ نے کہ اگر انہوں حکومت دے دئیے ایمان والے کی پچھان فرمایا ایمان والے حکومت دیں گے نماز قائم کرے گا ادا تو کا کہکن جس بندے کا چار چیزاں ارادہ نہ ہوئے یعنی ہوں آخر کہ جی میرا ارادہ کہ اگر مینو حکومت مل جائے تو میں ای کر جس بندے کا یہ اردا نہیں وہ کافر غیر مسلم مومن اس سے اللہ تعالیٰ دس دیتا ہے کہ مومن ہے کہ وہ ہوئے کہ اگر حکومت مل جائے گی میں نماز قائم نماز قائم گے نہیں پڑے گا کوئی امام فرما ہے انہوں جیل سٹ دو جی سام فرمانے بے شک سارے مامے آدم فرماند نے جیلے سٹ دو نو بے نمازی نو جیشن امام شاف امام آمدرماند نے قتل کر دو oh. امام شاف فرماند نے مار دو ہر دکے دکے نال کراؤ اے جرا نہ ہو مسلمان نے اگر مجھے حکومت مل جائے جس کا یہ جی اتقاد نہ ہو او دا ہوتقاد ہو کہ اگر حکومت مجھے اللہ تعالی دے دے میں کسی کو کچھ نہیں آکا گے جیت کوئی لگا لگا رہے وہ بھی کافر ہے جڑا جا رکھے کہ اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں کام نہیں کرا نماز نہیں قائم کرا جکات نہیں ادا کرا نیکی دا نہیں آخانگ بدی تو نہیں ڈکاگ اسلام تو خارے جو مسلمان ہی نہیں میں مسلمان جو کہ انہوں نے فرمایا اللہ دینا ایم مکنا ایمان آئے تو وہی لوگ ہیں سبحان اللہ کہ اگر ان کو ہم زمین میں مضبوط کر دیں اور حکومت دے دیں ان کو یہ تو پتا لگا کہ اصل مضبوطی حکومت سبحان چی لگے اس واسطے جیڑا دین مذہب حکومت نہیں ہوگا مضبوط نہیں ہوگی مکن ہم فیل دے یہ حکومت دے دئیے یہ فرمایا سان زمین جگہ دے دئیے ٹکا دے دئیے یہ مطلب ہے حکومت قائم ہوں ہی ٹکا قائم ہوں جی آج ویخ لام کی حکومت کوئی نہیں مسلمان کا کوئی ٹکا نہیں اگر ہے کسے کا سابت کرے کوئی جسل حکومت والے جتوں مرضی چاہ کسے نو کسی نکھ لینج کر لو تو کر لو کسی کی کوئی شہ نہیں جی کسی کی کوئی جائیداد تھا ٹکا مضبوط نہیں ہو سکتا تا میرے حضرت صاحب فرمایا میں مکان بنا تھے میں بناو میرا جدو اسلام دے حکومت آئے گی پھر میں گھر بناو گا تو پھر میرے تھان لائن کی لوڑ کو جتنے مرضی ڈیرا پا کے بہ جہ بلند بلند ارادہ ہے یار لگی تو نماز قائم کرنا یہ ضرور بدیاں مکا چڈ اور ہر مومن دے ارادے میں ہونا ضروری ہے اتقاد میں اے اللہ یعنی اگر پہلا خیال نہیں گیا ایک, ایک خیال نہ جانا اس کافل نہیں کرا دیا جے انپڑھ لوگ کافل ہوں میں کوئی پتا نہیں ہوتا کہ یار یہ بھی ہے قرآن چیز ساڈا فرد ہے کہ عقیقہ نہیں رکھی ہے ایک ہے خبردار کرنے تو بعد ہون ہوں میںس مثال دو کہ یار پورانے پا کے مومن ایسی علاد کا ضرور ہوتا ہوں جا <سؤال> بندہ نہیں منے گا وہ اسلام تخارے جہا اتقاج نہیں رکھے گا وہ اسلام پارے چائے گا کیونکہ ہوں علم آ گیا نا ایک ہے غفلت بے خبری ایک ہے انکار بے خبریت بندہ مومن انکار جیسے کہ لا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے شبا کوئی محفوظ نہیں لیا محمد پاک اللہ کے رسول ہے اس وقت تو اجمالاً مومن ہوں تفصیلن نہیں ہوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیڑی شا اسلام دی میں جاننا جیڑی شہ نہیں جانتا میں سب مان لیا اس دے اسے اسلام تفصیل رکھا گے کہ میاں اے اسلام دے فرائض نے اے احکام نے یہ عقیدا یہ املے کاسلمان نہیں سی دس گا نہیں پہ اسلام جی ایڈا ہے تو پھر آپ نہیں آتے سی گیا وہ کتنا پتر کوئی مسلمان نہیں آخ سرکار کے بھائی اب کچھ بھی ہے آخر ضرور ہے وہ آخے جناب مسلمان نہیں ہو سکتا ہوں زیر ہی ماں نے مجھ مالے آ من تو بلا کما ہوا گیا سماج اس واقعات قبل تو جمی ایک ایمانگل کھڑا یہ تو ایمان ایک تفصیل اسلام کیوں نہ ہوگی اسلام تو مکمل اسلام تو مکمل عقیدہ بھی عمل بھی سارا سمجھ نہیں آئی تو اے اس دور نہیں چلا سکتا کہ جناب مسلمان جب لگے سو میم ایڈی تفصیل تے ایڈی لمی چونی کہانی سنائی نہیں سی ہوں کتوں کر لیں گے ان چکل دیا پترا جدو مسلمان ہون لگا سا تو آخیا میں اللہ مان لیا اللہ تو سوا کسی کو خدا نہیں منیا محمد نسول منیا وہ کا مطلب یہ ہوئی سک محمد پاک بڑا کوئی پیغام لیا سارا پیغام جفسیلن خدا مطلب دے لائق ہے کھ نہیں سو محمد من محمد پاک صلی اللہ وسلم رسول من دا یہ ماننا نہیں کہ پیغام لیا ہے پیغام کوئی نہیں اندر لما چوڑا انہوں کا پیغام وہ تینوں سارے مننا پینا ہے ہرف نہیں منے گا تو تے کل من منے تے اج کل دنیا ہوئی سمجھتی ہے کہ صرف لا لا لاہ محمد رس اللہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ہوں پہ تفصیل منے آتری جڑے لے بیٹھے انہوں نے اسلام یہ آپ پتا کون بھی مسلمان کھے ہونا جہے مسلمان کرنے بیٹھے لوگوں سمجھ لگی ان دیکھو تک نماز پڑھنی تکے نار حکومت نے زکات ادا کہنا کہ بدی تو ڈکنا یہ چار چیزاں اسلامی حکومت جڑیوں اس دی حقیقت دے وچ داخل نے اللہ چار چیزاں کی جمہداری نہ لوگ حکومت اسلامی ہو جی پکی کہ کوئی نہیں سکتی جیڑی حکومت یہ آ چیز کوئی ذمہ داری نہیں ساری جمعہ داری صرف انسان لڑائی نہ دیئے امن قائم رکھیے ہسپتال بنوائیے yeah. جی بہتر مال جا سڈے قبضے ہوئے ارن ونڈیے جتے ونڈیے سڑکاں بنوائیے گلیاں yeah. بنائیے yeah. نالیاں بنوائیے سورج کا کام کریے yeah. سڈے آ داری yeah. یا پھر سڈا کام یہ ہے کہ ایسا معاشرے کے اندر تماشے لوگوں دے، تفریحی، دل پشوی کرنے بندوبست کریے وہ حرام دی حکومت پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا آخے جو مرضی وہ تھڈو حرام دی کافر اسلام مسلمان ہی کون مسلمان حکومت شرط ہوتا ہے دے عقیدے عقیدے داخل ہوتی ہے گل نماز نہیں پڑھنگے تو چھتر پھیرا گے مارا گے یا قتل کر دیں گے زکات نہیں دین گے جہاد کر گے جی اکبر دے صحابہ اکرام نے اجمان اتفاقن ہے نکی فیلان نیکی کا آخر بدی ددی روکنے اپنا عملہ بنا احتساب کا عملہ کم کرے گا کیوں کی ان اسلام؟ جائے اسلامی کی انسانی حکومت کا مسئلہ غربت نو دور کرنا نہیں اسلامی حکومت دا مسئلہ اصل ہسپتال بنا کے بیماریاں تو بچانا نہیں اسلامی حکومت دا مسئلہ خل کے خدا اللہ تعالی دے حکم دا تابے دار بنا اے مسئلے اللہ حل کر سبحان اللہ, سبحان اللہ یہ e کوئی حکومتی مسائل نہیں اسی لیے فاروق اعظم اور صحابہ کرام نے ایک ہسپتال نہیں بنوایا انکاری منصوبے کوئی ہسپتال ثابت کر دینا گزر ایک ہزار مسجد ممبر رسول بچھوا کے بنا کے حضرت فاروق آزم نے اپنی طرفوں خاص خلافا تیار کر کے علماء وہ تابعین خلافا جہاں پورا عبور اور دسترا اسلام دی روح سمجھن تک ہوتی سی سرسری نہیں اسلام دی روح سمجھن والے وہ اتنے مقرر فرمائے ختبے انہوں دا کام ہوتا سی تسان جا کے پورا دن لوگوں دینا کام جی نے دسنے نے اور سختی اسلام تے چلا اگے غربت غربت جس لیے اسلام تے چل پے غربت دور ہو گئی کہ زکات لا بندہ کوئی نہ ہی تو غربت اور مرض یہ جڑا لانتی سکو اگے رکھتے ہیں جڑا سور دا بچہ یہاں دا منافق اٹھے گا سیاست کے میدان غریبی بہت بڑا مسئلہ ہے مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے بیماری بہت بڑا مسئلہ ہے ہم انشاءاللہ شاء ان تمام عرفتوں سے نمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ چلے چور دا دوترا کتے کا پوترا تب تو بیماری رام دیا یہاں فدو خدو لا پیا بے وقوف دنیا کے کتے کے پترا نے آ کے دال بچا دیا جن فسی پی دنیا باہر بےل بھی بے سمجھی پے وقوفی وجہ فسی پی میں اگلے دن آنے بے لیا میں سنو دوسرے مولڈیا کی کوشش یہ تھی علم تو دور رو یعنی علم شرا علم حقیقت ساری کوشش بھی تھی نڑے ہو پتہ ہے بیٹا ادھا سر بیٹھا وہ کہہ میں جیلا مدرسے پڑھتا سا پتا نہیں کے جیلا وہ مجھے کہسم ہے نا ان کا پی رکھتا ہے تھوڑا پڑھایا جی تھوڑا بہت پڑھ گیا سانو تنگ کر پیر تو ہوا تینوں میں شرح کا پتا ہی کون سمے لگی سونے جہا بندہ توا مال کے بیٹھا وہ ڈرے گا بھی کسی ہاتھ چیشا نہ ہو صاف لے کے بیٹھا وہ آخ گا یار کوئی شیشا لے کیوں وہ جا کے توا بیٹھا انہوں ڈر اس وجہ سے جیل لیا انہیں آخنا بیٹھا میں من کروا میں آپ کو کچھ نہیں وہ آخ گا جب شیشا اگی ہوا میرا تو پکا نہیں رہنا میں آپ ہی خرچ ہو جانا یہاں کی جا اپنا تو جی سانے نے تب سو جاؤ اپنا منہ دو بٹے علم سان جا یہ ہے شیشہ شرح کا علم ہے شیشا ہوں جی لامتی توے پھیر کے <Türkiye> بیٹھے نے بی دینی دے خلاف شرح دو اگے ہوں شیشہ کرنا ہے بھئی علم شرح دار ہے لوگ یہ شیشہ کر گے کیا جی آ شرح تو آڈے کچھ آئے ہیں سوا فیری بیٹھے گے کہ نہیں ہو جاؤں خراب ہوا پہ جی ادھر شیشا ہی کوئی نہیں پیا جی کوئی بیٹھا میں شرح ہے اگلا فوتو شرح جان دیشہ وہ چپ کر کے وہ آتا گل تو نہیں چلو الحمد للہ سارے تو وہ پورے نے شرح میں کیا سانوں پتا ہے وہ توا پھر بیٹھے اسان ہزور جوڑے پال کر سکتا اسان شرح کے دشمن مخالف بن کے نہیں بیٹھے لہٰذا ساری کوشش تے کولم آئے حقیقت کا علم آ محمد کا علم آئے جب آئے گا تی خود فیصلہ کرو گے ٹھیک کول محق بڑے محقق اللہ ہے جیڑا زندہ رہے دلیل زندہ رہے ام سبحان hmm. wow. اللہ yes, yeah. تعالی فرما مومنٹ میرے آجاتے اے ہو کے نہیں ڈگتے عجیب گل قسم خدا نہیں دی لب دیا آجات ہو کے جی من لوگ نا بندہ ایمان لو جی مثلا قرآن پاک اللہ تعالی فرما فرمایا کہ ان کا کبے آئیونے نہ یا موسل صاحب کی گل جنوب تارڈیا اکھان اکھا اکھا بظاہر یہ ترجمہ بے علم بندہ کرے گا وہ آخے گا بھی آ جنا تک آن جمع ہے جیسے ہوں ندان بندہ بھائی آن جمع جمع تر گھٹ تو گھٹ بولتی دی. یہ رب دیاں تین اکان تے ضرور ہوتوں آ کے بھائی اکھ جیڑی ہے وہ یہ ہوتی ہے جی ہے اللہ تعالیٰ دیاں تین اک ایڑی ہے او تے ہے یعنی اکھ پاما اس ایک مخصوص ویخن کا آلہ مانے ہے پاوے ساری شکل دی نہیں شکل ہو شکل لیکن حین مطلب لے کے یہ آنا نا کے ڈگ پیا کافر ہو جائے گا پہوے آج تال پہ تر پہ آدر میں بہت میں تو پہ کرنا لم یا کھگ دے ہو کے ڈگ حقیقت سن والے کھول دن اک حقیقت ویکن والی کھول دن پھر میرے عزاد لگ اس واسطے پرانے مجید تو کنیا قوما بد مذہب بد اتقاق بن گئی ہیں اور قرآن مجید تو اہل سنت ہدایت پا گئی سارے اولا مائے حکانی ربانی نے لکھے اولا علماء کلام نے کہ جی بالکل ظاہر قرآن تٹرے جیویں ظاہر ہے تے وچلا مانا سمجھ کی کوشش نہ کرے یہ بھی کفر دی بنیاد <متاز> ہے اللہ تے ہار تھاں تے وچھلے مانے لبنے شروع کر دے تے ظاہر تے نہ ٹوڑے ہر تھاں تے یہ ہوئی کام شروع کر دے تاں ہی زندگی تے بیمان ہو جائے گا جتھے ظاہر تے رہنے وہ تھے ظاہر تے رہنے جتھے وچھلا لبنے وہ تھے وچھلا لبنے جو میں امام <متاز> پچھوں لب گائنے اے نا جو اپنے مان <متاز> منشاہ کی ترکھے سبحان اللہ تے فرما یعنی پرستی بنیاد تے تاویل پرستی بنیاد جیویں آئی ما سلاف نے ضرورت دسی ہے میاں اتنے ہومایا بے آج تو تے سامنے مطلب سلمی ویکھنے اپنی شان اس واسطے تفسیر اپنے تصویر بے نا امرا تو ایسی تھان پہ جی آسان تینوں ویکھ رہے ہیں یہ نہ کہ سڈے ی صفت اور شان تو تار اور اسان ویخ نہیں رہے تین جی این ویچ رہے ہوں کہ سونا رابطہ وہ پھر تیری سبحان اللہ چیز لکی دل سن دی جان ہے جی اللہ ہوں سونے پیشہ چلیے کہ یہ چار چیز اسلامی حکومت اسلامی حکومت دی حقیقت کے داخل ہوربت ہے سماجی جن قبضہ قدرت چ میری جان ہے قرآن پا کے تو سا اسلامی حکومت دی ذمہ داری بیماری اور غربت دور کرنا اور سڑکیں بنوانا یہ پورے قرآن چا س Allah. <marche> چار یہ ہوئی اور پک کے جدو چار پوریا ہو جان باقی سارے کام پورے ہو جانے آج خود پورے ہو جی غربت اللہ تعالی کی طرفوں نظام جو ایسا قائم ہو جاتا غربت سکات سختی ادا ہوبارکواد بنایا حکومت تکے نال ادا کرا نماز قائم ہو جائے نیکی دا حکم ہو جائے بدی, دا حکم بدی تو نہ ہو جائے روکنا روکنا پایا جائے سارا چیزاں پائی جان معاشرہ خود با خود ہر شر ہر فتنے ہر فساد تو پا سبحان نہیں تو پھر یہ چارے چیزیں حکومت اپنے پروگرام پروگرام دا لفظ متواتی مجبوری نال بولیا کہ تو انہوں سے یہ سمجھ آ جانا ہے ورنہ ہاشا وک اللہ میں نوے ہو جائے لفظاں تو بہت کراہت ہوگی تو میں نوے بڑے کتے لفظ لگ دیں بہت پلیت جا گندے جا لگ دیں میری زبان دوتے نا جی میں کوئی ہے۔ کوڑی نہیں آ جی کٹھی آریشان ہوتی ہے مجبور ہیں منصوبہ کہہ لو کسی لو منصوبہ جی منصوبے یہ نہیں تو پھر جو کچھ ہونا لفظی جمع خرچ ہونا حقیقت نہیں رہی ہے قسم خدا اینڈ کر کے ہسپتال تھا بیماریاں ود جان گیا کیوں جنگ پی گئی رب حکومت لڑ گئی رب نال آنا پسارا طرف ہونے آخنا آ جا پھر ہوں نے کی کرنا انہیں اس ڈائن پوتر خود بیماری بنا دینا جتوں لنگ جان گیا خود ایک جراثیم بن جان گے سمجھ نہیں لگی یہ بھی تھے بولیا مرنو میں کہہ سکنا کہ خود آپ بیماری کا سبب بن جان گے لیکن تے جیڑا اسلامی حکمران ہونا ای جی منصوبے ہو گے اللہ ہونے دسے وہ جتوں لنگ جائے گا رنتا ہوساد مک ہاں فتنے ختم سبحان اللہ سبحان اللہ غربت بیماریاں حتما. حتما. آفات مسائب آلام دنیا دے دے جان سبحان اللہ. سبحان اللہ. کی گالت. دوسری گل اتنے نہیں ہو سکتی سمجھ نہیں لگی ہوں سونے اللہ تعالی فلاح والے نماز نماز قائم دیتے تو خرچ کرن گے اور آخرت یقین رکھ گے آخرت ہوں سڈے پاک نبی صلی اللہ وسلم کی امت نسے نبی دی لوڑ کو نبوت سوچے وہ سوائے چھتر خان کے لانت لین کے ہوے کیوں لوڑ کوئی نیجی پہلا اس واسطے لوڑ ہوں سی کتاباں آسمانی گل سمجھا جی آسمانی کتاباں بدل والے ہوں سن آسمانی کتاباں تبدیلی دے قابل ہوں سن قرآن اتری جی ایسا اللہ تعالی حفاظت کا ٹھیک لیاداری چک لی تبدیلی تو ہو گیا محفوظ جب انہیں بدلنے نہیں اور دوسری شہر رہ گئی نبی آدھے سن سمجھاؤ اس سونے محبوب صلح سن کی برکت نہ اللہ تعالی سلسلہ چلا نبی پاک دے جا وارے سے صبحان صبحان مائے ہکا نی مشاخ ربا نہیں سمجھائی جان جیڑا دگڑ بگڑ کرے گا وہ سدھا آن کے مانگو دی وست دا حق ادا کر دیا وہ آن کے وہ ناسا چ دم کر دین گے جی انہاں تنگ کر دے حقیقت کھول دین گے خبردار لانتی آئی جانا تے جی دا نبیان دا دا چلیا سی ہدایت کوئی نہ کتاب تبدیلی قابل ہو تبدیلی قابل کوئی نہیں اگوں سمجھا باری تو سوا کچھ سمجھا نہ جی دون کا تو کتاب خدا دی کی بدلتی نہیں دی اللہ تعالی کے بندے نبیا تو علاوہ دے خادم اور وہ سمجھا نبی پاک نے فرمایا ہر سدیچ مجد آ رہے گا آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ نبیاں نبیا کام مجھے نبی رہی واسطے نبوت دا دعوی سوچے گا یا کرے گا سوائے چھتر امریکہ بل لبنا ہم مجھے نون آخرت پر کیا رکھتے ہیں آخرت یقین کوئی معمولی شاید نہیں سونا ہے آخرت دے یقین جنہوں آختے ہیں نا اے پا جی ممارن ممارن یقین کامل یقین کامل پتا کیسل ہے پتا جی یقین کاملے اس لیے ہوتا ہے کہ جس شہد بارے یقین یہ لگے سبحان اللہ میں مثال دینا تا یقین ہے بھی سویرے پیشی ہوں دسو کی ہے صرف دسو جس بندے یقین ہوں کہ میری کوٹ چری اور میں مجرمہ تین سو دو میری پیشی کے اندر میرا میری فانسی بھی بول سکتی اس بندے کی بنتا کیا وہ پریشان ہوں اندروں یا متمین ہوں جی اس بندے آخرت یقین رکھنا آخرت کا یہ مطلب نہیں کہ اتر بخشی چنا کچہری جڑا کتے دا پتر آخ کے آخر پھر بخش سب سلامتی یقین نہیں رکھے وہ یود والا نظریہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ تچہری سمجھنی کہ میں اتنا جانا تو میرے نال کچھ بھی ہو سکتا سمجھے کہ میرے کچہری کچھ بھی نہیں ہونا یا تے او کچہری دی پیشی اپنی سمجھد ہی نہیں جی سمجھتا تو پھر کس انج ہو سکتا ہے کہ یا پیشی سمجھتا تو ادو ہے کہ اگوں پیشی چ ہونا کی ہے اگوں دا پتا ہے نہیں हाँ. یا پھر یہ کہ وہ ججنا پکا ملیا کھڑا ہے تو اونوں لائی کھڑا ہے تھبو انہیں کہہ دتا کہ تن رب کوئی مل نہیں سکتا اس واسطے سلبے آپ فرما لینا سان تمبی کرتے این اخاف ہونا سو ربھی آلہ پہ منا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے کہ عظیم میں عم کیا مت گل تو اتنے سمجھا دیتی سرکار نے کہ مسترب رہنا پریشان رہنا وہ رل کو نہیں جی سکتا مت آکو کہ اے رلے کھڑے ججنا رلے رب نہ بھی رلے کھڑے وہ سارا رلیا وہ رلتا کسی جی وہ بڑا سخت قانون مئیا عمل مسکال ادرت کے کر دیں خیر ہوگی شارا خبردار ہوں اس بندے نے یہ ہے کچھ بھی ہو سکتا کہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا یہ تو دل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈرتا ہی رہے گا جب یہ یقین گا اللہ فرمانہ اولا کومل گفل ہوئی لوگ کامیاب نے فلاح والے آیا اتنے آیا کہ جڑے سائنسدان ہوا جی یہ والے آیا جنہ کو سائنسی سامان زیادہ تو زیادہ ہون ہون طبقہ دا کی دا ہے سچی جی جی فلانا بندہ طبق فلافظ جی جی جی جی جی عربی کوئی چلتا ہے جی جی پرانا لفظ سی مانا نوان نوان نوان سمجھ نہیں لگی جڑا ملا مولوی یہ نہیں سمجھتا جڑا اپنے آپ شبر رکھ رکھد مفکرے اسلام ہوا رکھد یا فدو کہی جانے مفکرے اسلام جان کا ایسا تمیز نہیں کہ میاں یہ ہوتا ہے پانڈا لفظ ہوتا ہے میں پانی کھ کے پیشاب پا لوا پانی کھ کے دو, دو پا لوا لفظ فلا سی جدو جنا چن سی مسلمانوں دا اسلامی آمد آمد فلاح اہی سی جیڑی قرانی سی میرا گلا صحیح ہو جائے موضوع میں ایڈا لما کو بنا کے بیٹھا ایڈا تاکی قرآن آمد پاک فرما ختا مہو مسک فرمانہ جڑا شراب الاوے نا مت نو فرمایا وہ آخری جڑی مہر لگتی ہے نا ٹھپا یعنی کی مطلب جسل پیکنگ ہوں پھر مجبوری آ گئی سبان کٹی کرنی پی جی تھی اینج پیکنگ کھول دیو دیکھی دیو نا پیکنگ اج کھول دیو دہلی ہبا ڈی اللہ فرماندہ جڑا شراب اسی پلاو گے نا ڈبا کھولے گا نا سبحان پہلی پیکنگ دوال جی تینوی یہ چاہتا سا کہ جنوب موضوع آ بیٹھے انہوں کے ارے میں آخری جگہ چھپا لاوا مو رکھا جی وہ سبحان اللہ, اللہ. دلندہ. دلندہ. اللہ. اللہ. دلندہ. اللہ. دلندہ. اللہ اختتام کروزو بڑا انوکھا موضوع ہے او دا ایک جانے یعنی ابتدائی, ابتدائی, اے ابتدائی اے یعنی وڑدہ سار جی شا ہے نا او دا, او دا تھوڑا جہا حصہ تینوں ایوا رہا یہ تھی اتنا ایک وسیزے ہو جاؤ گے کہ اللہ دے فضل یہ دگا باز الفاظ دے کے چکر رکھ کے گمراہ نہیں کر سکتا بارہ اتنے اللہ تعالی کافی بخشی انشاءاللہ آ جائے گا ہوں کی پیار کرنا کہ پنڈ ہے جید. لفظ جید. روڑ دے میں کچھ ہو کچھ ہو کچھ ہونا استلاحات بھی عرفی عرفی معنی عرفی خصوصیات یہ چلتی ہوں اسلام دی زبان فلاح بھی لفظ ابو جہل بھی بولنا سی سمبیا اللہ, اللہ یہ نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فلاح دا لفظ نواں کڈیا عربی زبان پرانی وہ زمانہ جہلیت ہی بولیا جاندہ سی بیشن. بیشن. لیکن فلاح دا مطلب جہا سی جہلیت oh, والے اپنا لے سن اسلام نے اگوں سکولی جنت بیٹھی نہیں اپنا یہاں دا جڑا مطلب ہے وہ پھر رلتا یونان رو ابو جہالی برادری انہوں کے <سؤال> کیونکہ وہ بھی سمجھ دے تھا فلاحہ صرف حصول دنیا دنیاوی دنیا مفادات جنہ زیادہ تو زیادہ حاصل کر کے بیٹھا ہوے گا وہ نہ کھا گیا اے ہوئی معنی کافر رہی دے تھا اے ہوئی معنی آج لیا جانتا ہے پورے قرآن فلاحہ دا معنی قائمہ دلال اے بخوا دے میرا نکو اللہ سبحان اللہ, اللہ ازان جو آخ دے جا گور کرو قرآن کھیل لینی یقیمون یقینی نسل آتا یقین سات اور نماز قائم کرتے ہیں ازان چیا ہیا علی فلا ہوں نماز لانت ویک سکولی کتے منافک کی ازان دیا آدھا فلا اے ہے ازان تو باہر ہوں ہے سور منافے کا بدل گیا سمجھ نہیں لگی الفلا بینک, بینک الفلا پبلک سکول کا پوترا اتے نماز سی اتے ادان قرآن کچھ فلا دسی گئی ہے دس صرف نماز ہی سمجھ کے پڑھ لین فلا پتا نہیں لگ اس فرمایا نماز قائم کر نہیں پڑی ہوئی دوں کائم ادو ہوتی کام اس لیے ہوتی جسے عقیدہ اج ہووے جی میں دسنا پیا اسلے قائم ہونی شروع ہو اللہ کیونکہ <تصال> <تصال> اقامت مانا اصل ہوتا ہے سیدھا کرنا <تصال> فلاں کو سیدھا کیا یعنی لوے دا تیر انتا ہے اندر ڈنگ چب ہے اک کے سامنے رکھ یہ والا فرق ہے پھر سٹ مارے پھر تھٹ مارے سیدھا جسل ہو جا اسلے آدھے تیر ن سیدا کر دی بولتے نہیں اقام سہم سام کہتے تیر کو اس نے تیر کو سیا کر دی اکام اتے بول دوں پھر کھیا اتے آئے یہ مطلب ہے نماز سی ڈینگ چو نماز جی نہ چیر عقیدہ صحیح نہ ہو نماز کا ڈینگ چ نکل سکتا ہی ہوں سمے لگی جی بنیادی چیز عقیدہ تو ہوں اسی طرح جمہوریت چلو جی لفظ فلاح دا سمجھایا اسی طرح میں جمہور دا لفظ آیا بے سمجھ ملا جمہور باہر نکلے کلاس جمہوری حکومت جمہوریت یورپ گئی اتوں فیل اینج آ گئی یہ صرف راہ بدلیا بائی پاس موڑ کٹیا باقی سودا وہی کتے دا پوترا پاگل دا بچہ انتیا میرے مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام وہ ممکن ہی نہیں کسی پاس تو ہو کے آوے بائی پاس آئے کو بائیپاس ہوفا دا پیغام آوے یہ ممکن ہی نہیں کافر میرے مستفا دا پیغام دے سکتا ہی جی کافر پیغام مستفا دا دے سکتا ہوں تو کتے کا پترا کافر کافر رہا مستفاع کیوں فرما دے مجد آنا ہے لانتیا تھے پہ آم مولو ہی نہیں دے سکتا مجدد عام عالم نہیں مجدب مجدد کون ہوتا ہے جو حق اور باطل میں جدائی اور امتیاز کر سکتا ہوں شیخ عبد العزیز محدث دلوی نے فتح عزیزی دے اندر لکھیا مجدد وہی ہوتا ہے جہا ہکل نکھےڑے کر سکتا لانسی حق باسل دا نکھےڑا نہیں کر سکتا داری رکھ ل پگ رکھ لینی ستن یہ سمجھتے سورچے ڈنگر پتہ ہی کون اور ہک باچل دا نکھےڑا کب ہو سوڑ ہک باسل دا تعلق اتکاہ دال ہے جسے اقیقے خالا لا اک باتر کسی میدان چل لگے اس لیے وکرا کرے گا تو پھر ہوگا. بولو یار دس ایڈی عظیم چیز اسلام کہ یہ سی رکھتے صحیح, صحیح سمجھا ہر عالم کفایت نہیں کرتا مجدد دی لوڑ ہوتی ہے سو سال بعد اگر ہر عالم کفایت کر جانا تو مجدت سو سال بنے ملنا پھر جی نبی پاک نے رکھیے بھائی اے ضرورت ہوری پوری کسی ہوکتل نکھڑے کی ضرورت سبحان اللہ سمجھ لگی صلاحً جی。فلانے پگڑی رکھا دیتے ہیں نماز پڑھا دیتے ہیں داری رکھا دیتے ہیں مجھے بچے انا ٹولا <Night> نام متے لگ گیا قوم بھی انی قوم انی لاپر مداری پھر جی مرضی نچاوے مداری ہوں سونے آج جمہور کا لفظ آ گیا ملا بیانات اخبارات پڑھے گا جمہوریت اسلامی ہے الحمد للہ مجلس سے شورہ اسلام میں ہوتی تھی اور یہ مجلس نہیں یہ جو کئی آخری دے گئے کئی گئے کوئی کہہ کر امام کوئی کہہ کتابیں چمور چمور ہے جب کوئی لفظ اسلام کی علمیت اسلام کی تہذیب اسلام کے معاشرے سے نکلے گا اس کا معنی مطلب اسلام کے مطابق ہوگا جب کوئی لفظ کوفر کی علمیت کوفر کی تہذیب اور کفر کے معاشرے سے نکلے گا تو اس کا مطلب معنی بھی کفر والا ہوگا اسلام والا نہیں ہو سکتا جب تہذیبوں میں تصادم ہوتا ہے تہذیبوں میں مخالفت ہوتی ہے تو پھر الفاظ جڑے ہوتے ہیں انہوں کے مانیہ بھی مخالفت ہوتی جی میں پہلوں تمہوں سمجھا بیٹھا فلاح وہ اسلامی علمیت یعنی اسلامی علم اسلامی تحریب اسلامی معاشرے نکل لفظ فلاح کا وہ دان ہو جب یورپ پلو آیا موٹی مثال سمجھ لوشت بن کے آئے اسلامی معاشرے چھے حرام شہبان نہیں ہو شا نہیں ہو گوشت بان آئے یورپ تو تینوں کیوں شبہ پہ ہو سکتا سور ہوف گوشت ہی ہے لفظ کیوں تینوں شبہ پہ میں جی راتھی اردو کی بہت مشکل کام کائنات میں دین اسلام کو سمجھنا آج ہر لئی میرا دارے دین شدر تنگ برما راہ گور دی شد اقبال فرماتے ہیں اج سڈا راہ ایڈا تنگ ہو گیا <تصفح> کہ آج مسلمانہ دا دین تے چلنا جے رہنا وہ مشکل ہو گیا کیوں آنکہ اس واسطے کہ ہر لئیم میں رازدار دین شدست ہر کمینہ ساڑے دین دا رازدار بان کے سمجھا رہے ہیں ہم برتے جڑیا بیٹھا ہے الحمدللہ حجمہ شریف الحمدللہ رب العالمین پٹھا پہ برا دودی پترو منبر رسول نہ جڑو تو حق بنتا ہے پہلے دین سمجھ لانتی ت گیا ٹوکر تمبر ٹکر نہیں سم دی تھا تھان بندے دا پتر بن پہ آپ جا نو ذرا قبضہ دے قبضہ دے ٹکر ذرا قبضہ دے دے دگے ذرا ہاتھ رکھ یہ ذرا پار کٹا کے اپنے جا جمین سوا سمجھی بہان چ رکھا سڈے سوا دنیا تعنات ارب ادم کو پھر لو دیج لو سا نک وڈ دیا جی میں گل سونے میں اس واسطے پیا کرنا کہ مینو پتا مجد صاحب لبنے لکھا نہیں کھڑا ہوں کھی کی مٹھائیوں کی واحد دکان لکھا ہوں تو گجرات چ پتہ نہیں کہڑی کی دکان ہونا خبردار کسی اور کے پاس جانے کی کوشش نہ کرنا واحد ڈیلر یہ ہے کئی آخر نکا سے سہوش یار ہماری کوئی شاخ نہیں ہے سوا اتوں ہی لبنا تھا کسی نو دیتا بھی تو سونے یہ ہاں. اسلام دودے کی دکان کھڑے وہ فکیر اللہ, اللہ لاہور بابا بیٹھے جٹ جا پھرتا لگتا پہل دیتے ہیں کوئی سمجھو گل ساڈے خاندان اگر کوئی ادا کرے کہ حضرت صاحب توجہ کرا فکر دین کو پہلو یا بغیر اے فکر خود رکھنے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہک والے کو حق دینا چاہیے حق والے کا حق مننا چاہیے میں تمہیں صاف کیا اسے شخص نے شم جلائی بے سانوں چانتوں آئی تک روشنی جیتی ہے وہ بھی اس وقت یہ ایک ضرور ہے ایک گل ضرور کرانا, کہ بزرگ فرماند تکمیل شناخت بتلا ہوک افکارست کوئی فن کوئی علم جسے کوئی بندہ ایجاد ہے کرتا نواں ہے پہلے ان جن متعلق ساریا بساں نہ کرے گا لیکن بنیاد جو رکھ جائے گا نا جن بھی آن گے بعد چ پڑھ پڑھا کار کار کر کر کے نویاں نویاں گلان کھڑے وہ اے نہیں کہہ سکتے کہ کمال کمال ہو سچا تیار کیا جن جس میں فکرہ رل دیا ہوں ویکو ناہو بنی سی مولا علی تو ناہو ایک فن نے جس عربی صحیح پڑھ کا بے آ اس فن پہلا ایجاد کنتا بدی نل علم والی آه آه صحاب صحاب آه صحاب آه آه اور بابو علم شریف جڑا ہے ہوں امام مولا علی دو چار لفظ دسے سن سرف دو چار اپنے خلیفے ابو الاسود دو علی پھر اگے تردی تردیا ہوں ابولا سبت دوالی سرکار جڑے سن وہاں وہ گلیں نہیں کی جڑیاں سیب و کر دیل نہوی نے فلان امام نے فلان امام نے پھر اگے آخر ابن ہاجب کتاب پہ چلتی ہے کافیا ارب چلدی پی الفیاب ابن مالک بعد والے پھر جو مرضی کھ ل گے ٹھیک ہے وہ فن کامل۔ یہ سارے ذہن فکر یہ سکنا کہنگ چڑھائے سب کیونکہ ذہن آخر ون سمے میرے مولا سونے کی حکمت جو ہو گئی میرے چھوٹے حضرت صاحب کا ذہن شریف آدمیا کا زہن شریف ہو میرا ہور نے دو چار بکری سمجھا دیتی جہیا ساڈے کول <سؤال> بھی کوئی یہ بھی اشانہ سنگھی آتا ہے اندر وہ گل کرنا سامنے یاری کتوں لیا ساڈے کو رب دستا ہے کہ میں ونڈ کے رکھی لیکن آم. موڈ دا خیال کرے مت می اپنا سمجھے تو مجھے گا مٹ جائے گا اس تک پر آڈ جوڑیا تکمیل شناحت بتلاحت افکارس مجد مجدد فشانی مکتوبات میں لکھتے ہیں فرمایا کوئی فن مکمل ہوتا ہے تے فکران دے رلن ذہن دے مختلف لوگوں کی باسا رل دیا رل رل کے فن پختہ ہو جائے حضرت صاحب مڈ رکھے میاں دا مطالعہ سا مطالعہ حضرت صاحب چھوٹوں دیا گلیں جی وہ تاسر رل رل کے مگر بھی فتنے شرتے جدید دور نمجن والا فن مکمل ہو گیا یہ سارے انہ مکمل ہو گیا لیکن وہ اللہ سبحان رہی میں حق آئے کا حق تسلیم نہ کرب خزم نہ ہو کہ ہو سکتا میری مات ہی مار گیا میرے پٹھا ہی سمجھنا شروع ہو گیا دا. دا. دا. بھی کر نہ کریے علم گنے کا مت آخی مان نہ کری تلم گنے کا مت آخی میں پڑھیا وہ کہار چبار سدی مت روڑتے بھی دھو کرو روے کہ کریا دھ بھی روڑ چکا یہ نہ سمجھی کہ کرکے میری یہ گیا چ میرے ہاتھ جو کم لے ہون کی چبلے چاہیے ہومر نکلنا وہ کرے بھی کوئی کنوڑ سکتے سبحان اللہ تو جمہور سمجھی ہوں جمہور دا لفظ اسلامی تہذیب اسلامی علم اسلامی معاشرے میں بھی بولیں گے جمہور دا لفظ انگریز دے علم انگریز دی تہذیب تے انگریز دے معاشرے میں بھی بولیا گیا کوئی لانچی دا پتر ہونا جہا ایک بیٹھا کیوں آ کے لفظ دیکھو آخر بائی مانا اے جمہوریت فرنگی او جمہوریت اسلامی وہ چیشتی فرق ان کی فرق نہیں اس جمہوریت سے مراد ہوتی ہے جمہوریت عوام کی اس جمہوریت سے مراد ہوتی ہے جمہوریت خواص کی سبحان اللہ کوئی عوام کی ہے کہ عوام ہیں سارے کہ خواص کی نے جنہوں امت مستفا وچ مجتحد اور علماء حقانی سبحان کینے. سبحان اللہ وہ لمبایا حقا سبحان اللہ نہیں دینا امام اعظم ابو حنیفہ متحد امام مالک امام شافعی فوڑی امام احمد امام سفیاان فوری امام شہاد بن را ہوئے مجتحد ہونے امام مجتہد ہر ایک پاسے اسلام دی گل کرنے یہ بہتے نے ایک پاسے تھوڑے نے اوتے علماء ماں جمہور اس کے ساتھ ہے بعد اس کا قول یہ ہے جمہور کا یہ ہے ہوں گل سمجھی جی سی صدیق اکبر بادشاہ بنے تھے زرداری بھی ہوں کوئی آتے زداری ہونا ایک ساری دہڑی کروڑوں بندے گالاں کڈ کے بئیمان نہیں ہوئے حضرت سدیق اکبر نڈے گالا ایمان کیوں اگر لفظ خلیفہ ہاکم ملک بادشاہ یہ لفظہ مطلبی ایک کے مطلب ہی ایک اگے شو کچھ مان ہے کی وجہ ہے معاویہ سرکار خلاف حسین پاک نہیں نکلتے اوتھے بیت کر لیے وڈے پرا کر لیے چھوٹے کیوں نہ کر کرتے ہسن پاک کر لی جزیت دیواری آئیے ہے یہ بھی بادشاہ ہے بادشاہ یزید دیواری آئیے تو حسین بیت کیوں نہیں جیتی ہے وہ بھی بادشاہ ہے دسو کیوں نہیں ہے وہ بھی خلیفہ ہے وہ بھی خلیفا <تصفح> سمجھ لگی اربی چکز بولتے ہیں مسداق کا جب آ کے نا مصداق دا. اسلام خلیفا وہ مسد ہونے اللہ کی اللہ مطلب کہ وہ بول کے جلد مراد لیا جان مراد جا لیا جائے مثلا ادھر میں میں کی کہنا کنو کی کہنا وہ میرا اثر کی ہے گیا کہ نہیں مشدا ہوں ہوں مالٹا کئی مشد بن جان گے ایک ہے کنو مالٹا ایک ہے موسمی مالٹا مالتے دن سمیاں قسم کوئی یورپی مالتا کوئی سا دی مالتا او کے ہوں سڑیا مالتا گلیا مالٹا جی پھر میں آخا گا یار مالٹے لے اسلو تیرہ دن سڑے ہل نہیں جان چنگے جی باری آئے جوس کھن والے دکاندار دی پھر سارے چل جان جمہوری لو آپ بیٹھے بنا لے آپ بیٹھے انہیں جو گند پیلا کے اس میٹھا پا گلاس سونا پی پا تھی لے کتے نے گند پیل جو سی نا وہ سارا رگڑا رگڑو کے پلاؤ جوس کٹاس جی گلتی کٹا واسطے ٹور بھی جاؤں پہلو امبا سکے میرے بخا اتوں کھلو کے پھر آخ میں پا اکی میرے سامنے بنا شاہ مسلمان بندہ اکان تو ادھر ہویا میرا کٹھ ہوا وہ سکولی مسلمان ہوں ادھر امام آفو حمیفا مالک امام شاخ وہ امام سارے اچھا سونے ادھر وے امام کتوں بنتا امام اس لیے نہیں بنتا کہ جس لئے سمجھے شرہ میرے مگرے امام اسلے بنتا جسے کہ میں شرح دا پاپ بنتا میں شرح بنا نہیں شرح لبنی بڑا فرق اور سکولی کتے کے پتر شراب بنا اپنے مانے مطلب بنا کے کٹی جمام آل ہے سبحان اللہ جو دا بنا لے سمان کا فرق بنا مطلب کون بنا لینی لبن کا یہ مطلب ہے سی میرے اکان تحت شراب بنا نہیں شرا تا کر کے سڈے علماء حقانی ربانی اصول نہیں اسول فکا رہا ساتھ لکھے مستحد کا کام ہے قیاس ایسے ہے نا مستحد کا کام لیکن فرمایا قیاس مثبت حکم نہیں مظہر حکم ہے یہ چھپے ہوئے حکم کو ظاہر کرتا ہے امام کا قیاس امام کا قیاس شریعت میں چھپے ہوئے حکم کو ظاہر کرتا ہے یہ خود حکم کو ثابت نہیں کرتا مجھ تحد مجھ تحب سدکے جاوا مجتحد دل دماغ کے رب دی رحمت ایڈائی ہو پہ دے کہ ایس دا دل دماغ شرح تو باہر نہ سبحان اللہ دی طرف خاص پہرے دیتے گئے تا شریعت دے چار امام بنے نے کائنات کے اندر ولی بنتے رہن گے روش بنتے رہن گے کتب بنتے رہن گے لے کے امام مانگو مجتہد امام بننے ختم ہو گئے قسم خدا دی کی رب کا راب سی نبوت دے سلسلے بھی اس جاری کیتے مجتہد مطلق دے سلسلے بھی اس جاری کیتے وہ سلسلہ او نبوت والا انہیں بند کر دیتا. تے بزرگ فرمان دے بزرگ فرماند مجھ سحد متلک جہ جی چوتھی سدی تو بعد بند چاند مجتہد مطلق ہو چوتھی آپ غلط کہہ گیا مجھ تحب مجھ تحب ہے نا وہ ختم ہو گئے خاص خاص نے بنا خاص ہونا پتہ نہیں کی کرم کیا سو عجیب گل ہے امام غزالی رنگ ہے راضی رنگ ہے رنگ ہے امام تو بغیر چلتی شر محمد, محمد, شرع محمد دی دلتے چلن دی جب سوچنی ہے امام دا دامن فڑنا ہی پینے اپنے آپ پھڑے گا چوک کے ہو جائے چل پلا فٹنگ سائن اسے واسطے سوائے انہوں نے جنہ ولی محال سوائے انہوں نے جنہ ولی محال نے پاسے کر ل پچھا جن بھی ہوئے کوئی <تصفح> مامام تو باہر نہیں گئے جنا محال ہے شی جن مطلب جنہیں نو نہیں منیا جا جا ولی محال یہ مطلب کہ امام من کیوں خاص پہلا جی گل بات ہو سیدھی میرے تک لے آئے گی پہنچے میری پشان نہ آئے انہیں بالکل لہذا یہ ایو نے جنہ کے ذہن دل دماغ سے میں کرم کیا تھی سب یہ محتاج جے یہ مگر جے سیدھا میرے تک لے آؤ گے شافی پیچھے چلانے کروڑوں والی امام ابو حنیفا پلن والے کروڑوں والی مالک سرکار پیچھے چلنے والے کروڑوں والی امام احمد بن امبل کے پیچھے چلنے والے کروڑوں والی کچھ امام جہے سن کے پچھے چلنے والے ولی ہوں رہے اور باقی سارے امام دے سلسلے مک گئے چار امام شرح قیامت تک دے سلسلہ میں جو ضرور ولی پیدا ہوں ہی رہن گے یہاں تو سجے کبے ولی دکھا دے میرے چھتر باری پچھا آ ہی نہیں سکہ سبحان اللہ آئے نو منتخب کیا اس دی دی دی دی دی. اسے واسطے شاہ ولی محد سے دل بھی ایک دل الانصاف الاف لکھنا پیا انصاف کتاب کی جی دو کتاب انہیں آخیا جی سچ پوچھتے حافظ آدھے وہ فرما نے جی سچ پوچھتے جی نا یہ <تصف> اللہ, اللہ دا کوئی راز ہی جا جی آپ ہی جانتا ہے کہ چار دی فقہ چار امام فقہ اللہ تعالی نے اس کو باہر اس باہر تارا کھاتا نہیں رکھا تو لاکان چار فکا کوئی خدا جس چاہنا پینا بول نہیں پوری تے متفق, کو بے دی متفق ہو بیٹھی امت مستفا متفق ہو گئی تمام علماء بے ماہ سب متفق ہو گیا سمجھ لو کرمایا جیت گیا خیر میں پہلو دس بیٹھا کہ رب کی پچھان یہاں کے گھر چک دی ڈاکٹر اشرف لاہور کا وہ تو سیمیار کرتا میںرو یہ تو آپ سمجھ آئی لوگوں کی دے گا کیوں میں دسو یہ تو سمجھ آئی ہے دس دس کلاشن کو چ نماز پڑھتا جی کہ نہیں کسی دے لفظ نہیں بولنے الفاظ و فسک کو بس بھول جائے سا حدر صاحب تن کے رکھ گا آپ کی صفت شریف جیڑی میں اے ہے کہ ہر دور چ جب بھی کوئی بادشاہ ہے چند دن تو بعد اس کی ٹھکائی شروع کر دیں ٹکائی بھی یہ کرتے کہ دے اور جو گنجیاں پتہ ہی ہے تھوڑی ہوں یہ تے صرف پتا جی پچائی پھرتے ہیں جہاں دی بندہ بھی رکھ اصل جی کوئی مائدل لال سابت نہیں کر سکتا حضرت صاحب خلیفہ لا کے نال ٹور دونوں سمان تے اپنے موڈے دے جو کچھ ہے اپنے موڈے دے کیوں او مرد خدا دیا جن جگ کا پھار چکنا انسے موڈے سے کی پار بن سور ہے جڑے بھار بن جاتا اللہ کا دا بنے قسم خدا میرے چکا یہ سام ہے جڑے پہار بن جانے کوئی خلیفہ رکھ لیں گے کوئی کچھ رکھ لینا کوئی کچھ میں لیا کل مینو میرے تھنگی آئے فر امزار یار صاحب بیٹھا ہونا کتنا کالہ جار کا درویش ہے لگ پہ اڈا اپنا نام مطلب سندھ سن سندھی بدول سمجھ نام بھی سندھی روانا آپ گئے کسی بلی انہیں آخیا یار گڈ تیار کرو ڈگیا والی گڈ وہ بابے چرما دن پی گئے باہر نکلتے فرما دے یار گل آ یہ بچارے تھکے ہو سن ڈگے یہ نہ پھر ٹورنا ہے تیرے ننو پتہ نہیں کم تھکاوٹ نے فرمایا یار یہ تکلیف ہونا واپس لو <سؤال> <سؤال> oh, oh, oh. آپ پہ فرما دیتے جدو آپ اتر اتوں ہی اڈنا شروع ہوئے اتر کے اڈنا شروع ہوئے گھر تک اللہ میں سن کیوں نہ اڈن جب ٹگے دے بھی باہر پانا گوارا نہ کرے دکھ دین جہا جانور کا دکھ گوارا نہیں کرتا وہ کے خدا انسان کا دکھ کتوں گوارا کرسلمان یا پڑے نہیں بھی پے بلی جی نا بلی وہ تو گیے نہیں آن دے بندے بمب تھے رکھ لیں سارے کتے کے پوتر جڑے جانے نا کتے بچے حضرت صاحب دیکھی ہم حضرت صاحب بلی جو آ ہے سڑک کے اتنے بلاک ہو گئی بلاک ہو گئی روک گئی جنہیں چر بلی کھلوتی نہیں گیا اگانی ہوئی میں کیا ہو جی گی اگانی ہوئی بمبر تو سیدھا افغانستان بمب اتوں ٹوریا سیدا عرق بمب اتریا تو ہر پاسے بمبر تو دے ہی شیما چی دا پوتر لاکھ دلانے بلی نہیں مردی انسان مر رہے دا. کہ تیرے لگا رام دہ پاگل دا پتر ہو سی رامداس ہے ترس نہیں سمجھتے ترسے کا نام سی جی فقیر ٹگے سے وزن نہیں پایا تو کسے بندے پایا بڑے سور بچے وہ بکشایا جو امی وجہ تربی کی حکمت کی بات ہے شاید محبت سے بوڑا کر دی کی مطلب کی مطلب آزم اتے جی دل لگ جائے اوے اےب نگر یومی اے اے حدیث ترجم آزم چشتی کر ہے کہ ہتیشتی جتھے دل, دل, دل نہ لگے اوے پھر خوبی نظر نہیں آئی وہ بھی سی ال میں آن دی سر ڈاکٹر سنیا ہی ہونا کیا میں کسی نہ کسی پاس وہ کاڈی لینا جل نہ لگے ساری لانتی قوم کا دل جو اگریز نال فس گیا اتے کروڑا خامیا پہاڑ چہاڑ وہ دستی نتھے آ پہاڑ کتنے آ جا مینو تو نہیں دس اتنی خوبی وہ دس پوے سوئی ورگی ادھر مسلمان خوبیاں ہو پہاڑ جی دسنگ دکھامیا سوئی ورگیاں لبی خراب ویخیا ساڈے امام کا حال ویخ گیا نماز پڑھائی سو سنتے کلے سنے گٹا کجنا نظر آ گیا یہ ہاکم جڑے سور دچے گٹا کجنا نظر آ گیا تھے بابے دا سارا ننگا ہونا نہیں دسیا آدم دل لگ سمجھ ابھی سمجھتے ہیں جڑے آ می ویخ سہی جی موربیاں دا کرتوت تو دیکھو میں کی ٹھیک ساری کرت کرے پر ماں چا کوئی نہ فرنگی تو کردہ لانتی وہ نہیں دستا ایتھے سارا کچھ دس پہ سمجھنے آدم جے آیا کوئی نظر نہیں گا۔ چشتی جتے دل نہ لگے اتے خوبی نظر نہیں اللہ ہوں امام امام کٹھے ہو بہتے ایوڑے ایک काफिर, कमीना चूड़ा मिरासी नशई बगई चरसई फूदू सारे शरीफ कमीने सब इट्ठे हो के आखण बहुते इधर जिधर होधर ही सच होना लखदी वाहना ते उस हराम दे, दे। जेड़ा इधर बहुता ते उधर इमामा च बहुते का फर्क ना करे جمہ تھے جمور فرق نہ کرے وہ بچہ اللہ ایڈا سل اور سن اسلام ویری جمہوریت عوام آستے نہیں کنو آخیا جاتا ہے اتنے دکھاس و خاص شمار ہوں وہ جا کے چودھری ہوگی ہرامبر سردار ہو جی جی جی شمار ہوتا ہے ہاں جی چودھری صاحب تا پیو لب ہے مینو نی کی تین کتنے لگنا ہے کون جی جی تو چودھری صاحب یہ سارے فیصلے سڈے کو چودھری پتا کی تین چودھری دفظ تو پتا تو سارے پجابی بھائی دسو یہ چودھری کی ایک دن سوچا گیا پیا یہ چودھری کی پھر رات کھلیا بھائی بنیا دری چار درے پہلو جیڑا بندہ پنڈ دا وڈیرا وہ ایک کمرہ بنا سی ڈیرا بنا ہوں سن چار دروازے آپ بہن ادھر کسے آنا ادھر بھی ہونا ادھر بھی آنا ادھر بھی ہونا एक ते हवा लेंगे रेंगे सन चारे बण्य दूसरा चारे बण्यो वेखद चौ दरा सुबह उतो बन गया चौ यानी चार दर वाला समय लगी हूं अजीब गल है तहन मैं पहलू आख बैठा स ہو سکتا ہے لفظ چلے تو مانا وکھرا بن جائے ہوں چو دری ہوں ہوں چار در کو ایک در کھڑکا کھڑکا کے مرجو سور کا بچہ لگ جائے یہ چو دری دیا یار پر وہ آخا ہوں اس وقت دی استلاح سی ہون <laughs> استلاح بدل گئی پھر میرا موضوع آ گیا نا بعد اوقات لفظ پرانے بعض اوقات جمہور سویا اسلام جمہور سو اچھا پھر ادھر گئے اسلام جمہور ان رکھا گیا کہ جدھر بہتے پاس ادری چلو پاوے امام بھی ہو من رکھی جی جی پاہ امام ہو من جی جی مثلا ساڈے فکا دے امام نے چار مشہور جڑے جی جی جمہور جمہور کرتے رہے جمہوری جمہوری بول بھی یہاں پڑ لگی یہ آ دسو سرکار تین امام ایک مسئلے چ ایک پاسے نے امام آزم ابو حنیفا پاسے نے تو ایک امام دے ٹورنا ہے داتا علی ہجیری بھی اسے دے پیچھے ٹرتا ہے خواجہ چشتی ہجویری بھی ہونا دے مگر تور دے بابا فرید بھی ہونا دے مگر شاہ مجدد فرسانی بھی آپ تے فرما نے مینو ایک پاسے حدیث آ جائے نا میرے سامنے تے ایک پاسے امام آزم ابو حنیفا کی گل آئے میں ابو حنیفا کی گل منہ گا کیوں اس واسطے کہ وہ حدیث ساریا جاند چی تھو ہو گئی تھوڑا جہرا چڈی جائے ہوس جائے <سؤال> امام یہ ہو سکتا <سؤال> ہے چڑی سنتے گرا اللہ مسلم اس حدیث مقابلے کوئی ہو گئی ہے اور نہ سکھے منسوخ انہیں آخیا یہ چڈو ہوں ایکم چلنا لگی یار پوچھ ایک پاسے تین امام ایک پاسے کلا امام آزم ابو تو ابو حنیفا سرکار کا مقلد بن کے آپ ہنفی سدارے دی دی من ہے مجدد پاک بھی آدھے میں منا دی فلانے فلانے سارے دما تیرے ہندوستان سارے ولی حنفی نے جس دا دنیا گا میں فتح درد کا کتا جہرا سنے گا سڈے حضرات صاحب سے بیک ل میرے مرشد امام شاہ رجپال فرماند سن الحمدللہ میں سوفیا دا کا رکھنا سوفیا فکیران کے درویشان سے ٹوے نو جی میں اقیدیا سوفیا سوفیاق اللہ چل اللہ میں پوچھ بچر امام ایک منے ایک امام آپ دی پہ ماننے جمہور کدھر گئے جمہور کیون مسلے ان بھی آ امام ایک بنے تو دو امام ہو چاہیے کسی دن منو کہ جمہور کو اچھا جو چار ہی بکھرے ہو جائے امام شافی نے اور بات کہہ دی امام مالک نے اور دی امام آزم ابو حنیفا نے اور احمد نے تھٹو کھ ہی نہ رہا سو کیوں او ابو حنیفا دی پہ من سرکار امام آزم دی मनिया जेड़ा इस्लाम ने आख्या ना जमहूर उन्हें लाइए शर्तिकावे होवन जमहूर से भावे होमन थोड़े भावे होते भावे होवन थोड़े ताबे हर एक हक द अगर बहुते वेखो इस्लाम तो हट गए फर्द करो हट भी नहीं تے پھر بہتیا نہیں منے گا جی کھل نہیں اسلام آدھا بہتے ہوم بھاوے تھوڑے تابے حق دے رہے ہوں اصا ویخیا بھی یہ مطلب اصل حکومت حق کی دی ہوں جدو حق دی حکومت اسا باقی امام کی فکا بھی تے ابو حنیفا سرکار کی پڑی ولیاں فیصلہ کیا انہوں نے ادھر بہتے نے نا جیڑی گل ابو نیفا پکی کرک ویخنا چھوڑا ترجیح حق نو بولے ساڈ اس گل مسئلہ تر امام جو تراہ امام آزم ابو ہنیفا کی گل دے پینے کس بنا دے پین اس واسطے کہ ہم تین ہیں یا اس واسطے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں حق یہی نظر آیا جو ہمارے پاس ہے دست تھی کس بنا گل کی اصل حق ہوا میرے ایک بندے کر دوال انہیں آخیا چیشتی شاید امام رکھنے آ مسجد اتے فکا والے جے بھائی دا اختلاف ہو جائے تو محلے والے بہتے ہوں. یہ دا کی مطلب ہویا پھر تو جمہوریہ ثابت ہو گیا میں کیا سرکار پہلے نمبر دے اے دس جی خود یہ گل پیا کرنا اے جمہور نے بنائی ہے یا شرح نے اے گل پیا کرنا بھائی فقہا فرما نے اے گال جمہور نے بنائی ہے یا شرح بنائی یہ شرح بنائی یعنی فیکا دا مسئلہ ہے نا یہ تو نہیں جمہور یعنی عوام جمہور تم عوام یہ گل خود مسئلہ عوام جمہور بہتے ہو کے بنا ہے تو بنایا تا قانون تو سارا نظام عوام کی اکثریت ہے یہ جو قانون بنا دس بھائی یہ ہوں اکثریت جی جی جی جی بنا, بنا دے کیا جا مسلا پیم ہے یہ فکا چرا نے بنایا یا ادرو عوام جمہور رل کے مسئلہ بنایا قانون جمہوریت جڑے بنتے ہو گئے وہ عوام بنا شرح نہیں بنا عوامی نمائندے وہ عوام کی خواہش عوامی بھی پیڑی چنگی نہیں یہ بھی جمہوریت جہی فرنگی ہے اندر شرط فرنگی جمہوریت میں یہ شرط ہے کہ اگر زیادہ لوگ اچھائی پسند ہوں برائی کے خلاف ہوں تو پھر ایسی جمہوریت گوارا نہیں ہوگی اور حکومت ان کو نہ دی جائے گی الجزائر جان د ال اسلام میں فرنٹ hmm. دے ووٹ ہو گئے سن زیادہ, زیادہ. دے اور سن برائیاں دے, برائی دے خلاف hmm. جدو خلاف سن تو یورا پالیاں لنتی اقوام متحدہ حکومت اس واسطے سپرد نہیں کی تھی کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ برائی ختم ہو hmm. تو اگر یہ جمہور ہیں بہتے ہیں دی دا مطلب جڑے ہون گلے سورانے سور برائی پسند بے حیائی ہو بدکاری ہونا آم ہو جی فاحش ہر جگہ ہوے تے جناب جو کچھ لوٹ مار کری دیے اے لوٹ مار دے سب طریقے یہ بھی سارے آم ہوئے. یعنی برائی پسند بہتے ایک پاسے ہو جان پھر جمہوریت پھر حق بنتا ہے دیکھو بہتے کدھر ہو گئے ہوں قانون جمہور نے بنا اسلام قانون جمہور نہیں بنا اللہ اونے بنا کے دون امام وہ لبن ٹرے لبن ٹور پے ہوں ایک پاسے ہو گا جمہور انہیں کیا سانو ای لبا کدو حکم بھی شرب رسول <سؤال> شراب قسم کے ہوں ایک ہوں جختلاف کی گنجائش ہو گنجائش نہیں مسل نماز رکاطا اج تک کسی امام دا اختلاف سنیا کیوں امام بھی تھے اختلاف کرتے ہیں جتے واضح نہیں ہوا ہوں ذہن شریف علم شریف ن استعمال کر پاج پاج کے لبن خادشا کا وکلہ کوئی امام بنا نہیں سکتا حکم بنانے والا نہیں ہوتا صرف تلاش کرنے والا امام تلاش کر سکتا نتو خیرا نہیںداری تر دے وچوں حکم و حدیث دے وچوں حکم لبن تر آ گجے تر تور تر پوے کتنے پہنچ گے لڈی ہے جما لو پاؤ لے جمالو لبایا کر دو ننگیاں لب گیا لو لیا کھا لو بنا دو حرامی لب گیا جو لبن ہے لبن لبنا شتان شتانی لبنی واسطے شریعت حکم لبھن واسے امام بناے گئے ہر ایک نہیں سمجھ نہیں لگی ہر ایک نہیں اسلام کے اندر دست اندازی کرو سمجھ لگی خیر قانون گلتا قانون اسلام لبیا ہے بنایا نہیں لبے دے بھی امام نے چوری چودھری پتا نہ ہو سمجھے یہ تو بولن دی جاہل دے بارے شاخ سادی کی ہے سرے جاہلا پر سرے دور پہ فرما دینے جاہل نو سولی دے ٹانگ کے رکھو کی مطلب آزادی نے امام غزالی فرما دینے جاہل بندی نے گفتگو کرن دی بجائے جناب بتکاری کر ظلم ہارے ہر قرآن نران دندو ہوں میں فکا کا مسئلہ ہے یا عوام نے بنایا ہے میں لانتی ہے گل تو اتنے نہیں کرائی پہلو کہ عوام نہیں بنا سکتی دو بنا وہی دوسری گل میں یہ دس اگر عوام متفق ہو جان ایسے امام تا شرح کا مخالف ہے ہوں دس عوام بھی منہ دی بہتر بھی کتیا شرم نہیں آتی تیو سی گل ہے جسے شرح کے اصول دے ہو پورا پھر اختلاف پی جائے ایک آخر اتنے رکھنے دوجے تے پھر ان جگڑا مکالو میں کیا سو اب فیصلہ دے ابھی پہلو شرح بندے چنو جی جی بندے چڑو دیکھو شریت رسول پورا کہڑا اتر وہ ظاہر شریعت جہاں پہلے ابھی نہیں جانتے سی سانو کوئی پتا نہیں جب شرح کی گل ہوگی سانوں کی پتا جا کے سانو کی پتا ان تین یہ بھی پتا نہیں برانتا پھر یہ پتے آئے چننگ ہوں پتے آئے شرح کا پتا رکھ والے پلاما حکا نہیں ربا نہیں کیونکہ وہ شرط ہے اللہ شرط رکھ دیتی اللہ سونے وہ دل متم پرما قرآن راہ ہے مگر پرہیزگاروں کے اللہ فرمادہ ہے جو دلو بہی ال فارستی قرآن نال گمراہ کرنا وا جڑے فاشک نے بولو ہوں فاشک فاشق قرآن تو گمراہ ہوا پھر مت کوئی آخ جی اتے خالی مومن مراد آ گیا نہ نال پورا متکیم کی نال وضاحت کر چڈی جو میرے وہاں بے منو سلا جا پہلو وزاحت کر بیٹھا پھر اگے فرما الا مل فلا فرما جا میرا ہے دا فلاح کا میار جا فلاح رکھا ہوا وہی متقی جی اس بندے قرآن کچھ لبھنا ہوں او چن اے دے جی, جی. او کہ جی اے اے بندے اسی نا پیش کرنے مثلاً حضرت فاروق آزم جی. ایک جی. بندہ انہیں چنیا چھ بندے اگر. کہ انہیں چھو ہاکم چنو ایک نے جی چنیا اتے عوام پوچھا گیا منتخب کرنے نے کہڑے نے آپ ہی چنو نہ ایک پیا چنتا چھ کیوں کہ ایک شرح جانتا سرحد مسلمان اپنی شرع سمجھ آ جائے تو تب مرے رب دی رحمت تینوں پانی ڈوب مارا کہ میں کرے رب کی رحمت دس تپیڑے کھانا پھرے گا کیوں ہر پاسے جلیل ہوتا رہے ایک بندے نے انج ہوا وی سیکھی کے اکبر نے فاروق کیا دن اللہ ایک نے ہاں ایک چنے ہو گیا ایک نے بن گئے پہلو ہی شرح پورے میار والے بے شک بھا میں پوچھا جائے عوام پوچھا جائے خواس نی چھو ہونا۔ عوام دا مشورہ بنے کس پبندی کا پہلو ہی ڈاکٹر نہیں وہ پہر وہ پہر کادری صاحب جی ہاں جی وہ ڈاکٹر صاحب جہاں سڈے جدو بحث کی مسئلہ چیڑا سی جائیں چھوٹے صاحب گئے سر بڑی پرانی گل ہے اس لیے انہیں آخیا ویخو جی حضرت اسمانے گنی انتخاب جدو ہویا تو عوام کو پوچھا گیا حضرت صاحب چھوٹے ہیں اس لئے فرمایا یہ دس اسلامی نظام, سی او نظام سی یا شخصیت کا وہ جواب ہو گیا اس لئے آپ نے فرمایا اتنے نظام چنی د کہ دسو اگریز کا دا چاہیے دا یا اسلام کا جی اسلام دا نظام نہیں چلنا نظام کوئی دوسرا مقابلے لا جواب ہو گیا دوسرا جواب جیڑا بعد میرے جیڑا چھوڑ میں پیش کر رہا ہے کہ اے دسو بھائی خاصا پنجابی چنیا کے چڑنا چڑنا وہ مردوں تو تنا تمیل نہیں کرنا اتنے انچویا چنی جی چننا بھی ہے لیکن یہ بھی دس دن چنیا کا مطلب ہے شرح کا نہ چنیا چنیا نے چنےیا پہلو میں اگلے دن گل کی میں سرکار عوام میں چن دے جی میں خود لگے جی <تصفح> دا کہ شرط امیدوار دیا وہ توں بنا یا پیچھوں بن کے آتی جدو شرط अच्छा शर्त दे टिकट हम चुन केेजे तू चुड़े चुड़े। तू बनेगा तू चुनिया भी चुका चुनना इसे तरह ये भी दस सुर चुन के अगे कर देना ते आखना लो भाई چون ہوں اگلے آتے بھی جانور لگے پھرتے جنگل چ بازار چ ہر تھانے گھر حال بھی حرام بھی وہ مسلمان چنو یہ کہڑا کہڑا کھانا جی ہوں ات رکھتے پکے کافر رکھتا سورت نہیں لگی سکولی رکھنا گھوڑا ہلال گوتا دونوں رلاؤ خاطے ہلال یہ ایک نیا جانور ہے اس کو کہتے جدید جانور میں اللہ تو تو رکھ دین حضرتھی فاروق یاد کہ فاروق یادو سرکار نے چوڑ کے چھ اگے چ رکھے وہ چھ وے سے صحابہ بھی کیا بات ہون جدو بندیا کا ایک دست بردار ہو گئے. عبد اللہ, اللہ دوسرے دو بند مولا پیش کرتا اچھا ہون... گیا, گیا. بھی یار یہ پوچھو تو سارے پوچھ لو جنو ڈاکٹر ایس ووٹ دی دلیل بنا رہا چیز اس ووٹ دے خلاف اسی دلیل بنا قلب کہ میں نے اس کی دلیل کو اس پر پلٹ دیا منازرے دنگ کیسی عجیب گل بنی دلیل کھ کے لیا موقع فاستے کہ ایلیکشن سابت کرے اسان اسے دلیل پلٹ کے وہ خلاف کر دا میں اپنا دعوی سابت کر لیا وہی دلیل ہودر میں چاہو تھی پتا شرم ہوتی کی ہوم کی ہو جاب میرے حضرت صاحب نے دتا ایک جاب نہ چیف د منہ توڑ جب اللہ دے فضل نگر چند توڑ سی حضرت صاحب چھوٹے کا جواب او دندان شکن سی یہ پورا منہ چکن دند تے پھر بھی لوا سکتے جب منہ ٹوٹ گیا پھر یہ منہ پن جب بھائی چنے کیوں لانتی کا بچہ جب لوا سرف سیور بنا سڑک ہے اصل ان اللہ انکےدار شک نہیں ج بنا پیسے لیا کے مزدور لیا کے سڑک بنا کام ہی میرے گل چی آدھا سڑک بن کراچی تو سریے بجری کے سیمنٹ والی توڑ تک جی پہلی چلتی سیڈا بلو ساری خطا میں کیا سرکار جو اس واسے کہ انہوں دا, دا کم جو لوہے دیا تو لوہے سرف ہوے دا ہے جتھے بھی کام کرو یہ جم لوگا جتھے کام کرو کرو ہی لوہے کام کرو جتھے کی لوڑ لوڑے اتے لاؤ ایک نہیں میں کہ سرکار وہ لانتی جمہوری نے پہلے ارادے بنا ارادے دیں میرے لفظوں دکھاوی پہلو خواہش بنا تم ہیومن ہیومن حقوق انسانیت پہل کچھ حقوق بنا حق گیچی آن جب یہ اگلے ہو جان گے دیوانے آخر گیا پا کے آئے پا کے آن آ جہرا کتھی پوا کے آیا انہوں لیا پہلو ارادے بناونے نے پھر پورے کرنے نے. آ آ آ آ آ. آ بڑا ایڈا لمبا موضوع ہے میں تین کی آخر اخیر ہو جانے سے قسم خدا ایسا عجیب موضوع ہے میرے منہ چ دنیا سن لو تو دنیا مسلمان ہو جائے سی بچے سنا نہیں دے ایڈا عجیب موضوع ہے یعنی دنیا کا مطلب ہے جنہوں نصیب ہونا ہے اللہ تعالیٰ ضرور گل ہے خالق خیر اور ضرور ہے سن دشمن آ کے بس بھائی ہو گا لیا پر گا لیا ہوں کلا سچا باقی سارا جگ جھوٹا گال ہے گل سچی پترا تو خچا جب کہیں بچارے کلا ہی خچا ہی مطلب بن گیا کلا سچا سچا سچیاں یا گو یہ کلا سچا گل سمجھ یا یہ نہ کہو کہ گلان سچیا نے یا گو یہ نہو یہ سچا سمجھ گیا میں کیا گا پہلو بنا ویخ لیا ہوں قوم پہلو مطالبہ کر دیا سڑک بناؤ گے سڑک بنا ساری گلی وی گلی نہیں ووٹ لے لکھ دی اکڑ مر گئی ہے کہ چڑنا بادشاہ ہے کیا بادشاہ دا کام صرف سڑک ہی ہے گلی بنا لالتی کتے نے کتے حکومت نے تعلیم ہر پاسوں کے خواہشاں بنا دیتی کہ ذہن ایتھے محدود رکھیا نوکری لوا دو گے نوکری لوا دو گے گٹر بنا دے کیوں نوکری کیوں لوا دے؟ کھانا ہے. گٹر کیوں بنا دے لان اے مسلمان رہ گئے اج دا نوکری لوا دے اتوں سکنا گٹر بنا دے تھو کھنا سدکے جا اس قوم نہیں سمجھداری اپنی سیان پونے میں کوئی شک کھے سرجنا سیاح پونا لبھن پوری اتوں کراچی تک پہنچ جانے تو لبھی ایک شہری من سیان کو بنےوا چلیے گل نہیں سمجھ لگے وہ گل وہی اے آخیا ان آخیا میرا رحبر بن جی بڑا کر دکان آخیا بنا تھی لیے پر کلی کریے کی بتیاں اگ کو راہ بنےوا دکھا او ہوں کم بلعبا. ہر بندہ اتنے قسم خدا دی دی اخیر کی اے ہوتی ہے اور جدی جی پوشن تے ہاتھ رکھے گا راہ بار بنانے کی تکایا. جیڑا پورے محلے بچو. پورے محلے امیدوار کھن شروع کر دے ووٹوں دے گیڑ نہیں سکے یہ <tans> تاں کر کے حالے تھوڑے نے استو پیسہ جڑا ہے وہ شرط نا میں بھی جی پیسہ نہ ہوا بندہ بھی ووٹ لڑ سکتا ہوا وہ سارے کھلو نہیں پھر پچھوں ایک بھی نہیں ہونا جڑا نو بہا لے آخر چلو جو جان سارے بتاؤ والا بھی تو وہ پیچھے بچنا ہی کونے ٹبر ہی کلو لیا ہوگا دیا بندہ ہوں وہ لویا جدو و قوم دے سارے ارادے دو چار تے خرچ مسرو ایک تھان لگے سرک محاسا یار فلانا آیا منترے کٹ دیتے نہ بھی ہوئی کمال سڑک بنا وہ سمجھ گئے نسوار قوم دے سارے اور مقام سڑک دیا اتوں لوگ اتے ہی رہو کدی پٹ چی دی پہلا ارادے بنا پہلوں اس قوم کے لانتی شیتانی تے بے وقوفی ارادے پیدا کرتے ہیں تعلیم نظام پھر ارادے پورے کرتے ہیں سمجھ نہیں لگی آدھے نہ جمہوری حکومت عوام کی خواہشات پوری کرتی ہے خواہش پہلو پہ خواہشاں چنی خواہش والے میں تو خواہش ہے جزائر والے جو ووٹ ایک پاس دے بیٹھے تو حکومت کیوں نہیں لبھی انہوں نے آپ خواہش چنگی سی میں کہ سور د سور آ دس موڑ کنج نہ آخیا کر عوام کی خواہشات ارادے پورے کرتے نہ آخ عوام ش پوریا yeah. لانتی سور ہوں نے جن بہتے لانتی کٹھے ہو جاتے آن سدار ہے سارے رات پورے کرو <tries> قسم خدا دی کر کے آنے ادھر ویخو عام چلتا ہے جمہوریت یہی ہوتا آئی بہتے ویخو کدھر کی, کی آتے ہیں خواہش پیچھے چلو مجھے بلکہ ہر ایک دکھائش اگ پوری کرو حالانکہ قسم خدا دی کر کے سوائے دا دل مکاری کری کچھ نہیں ہر ایک دکھائش پوری نہیں ہو سکتی اللہ فرما ہے اگر حق والا پڑھو پڑو حافظ بیٹھا <تلق> رب اللہ فرماتا ہے اگر بل حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمانوں میں زمین میں اور جو لوگ ہیں سب میں فساد ہی فساد پڑ جاتا اللہ سبحان کباڑ ہی ہو جانا سی ہر پاس حق کی تباہ کرتا لوگوں کی خواہشات کی حق جگہ دی خواہش ہے اب ویک لو سایہ کریمہ تو کد کد ایک قسم خدا دی حکمت دی گل سامنے رکھ کی کہ جب حکومت عوام کی خواہشات کی اتباع کرے گی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا जमीन क्योंकि हक आना उद पा नहीं सकते लेकिन जमीन के उख नहीं छे न आप कख छे घर ही फसाद बाजार फसाद शहर फसाद मुल्क फसाद मुला फसादीरा फसाद है, है। ساری دنیا فساد کی لپیٹ میں آ جائے گی کیوں کہ جب حاکم ان کی اتباع کرے گا حاکم کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ اتباع کرے حکومت عوام کی خواہشات کی حاکم کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ اتباع کرے حق, حق کی, کی اور عوام کو حق پر چلنے پر مجبور کرے بار <آه> سب اتبا کرے حق کی تے فساد نہ پو دے بچے حق کی اتباع کرن دی بجائے سارے کرتے خواہشات خواہش ہے فلانے دے چی دیا رنگ سونیاں میں چک لوا میری خواہش ہے فلانے دا مال ایسا میں چک لوا فلا میری خواہش ہے میں فلانے وڈ دوا میرا دشمن جیوا ہی کیوں یہ خواہش ہر ایک بھی سونے ہر ایک دوسرے لڑ دے خطاج کچے کیڑی زبان بندہ سمجھا بندے کے پاس سمجھ سمجھائی کہ نہیں تو اتبا عوام کر دی حکومت دی اسلام اسلام کر دی. دی دی. عوام کرے حکومت دی حکومت کرے حق دی سبحان اللہ, سبحان اللہ. <تصفح> یہودی کتا بیٹھا سی خواہشات دا بندہ نفس ل... نفسے امبارا کا بندہ کتے دا پتر شیطان دا پتر کو بیٹھا سکھ نہ ہوئے اکن پاسے کرو آکھو پہلے عوام دی خواہشاں پیڑی ان چا بناؤ چو اس گلے عوام دشان کی اتباہ کرو حکومت خواہش حکومت گل سمجھی ہو حکومت عوام کی خواہش دیکھے ج نہیں اگلی بار بدل دیں گے جی عوام خواہش پوریا نہیں کرے گا تریقہ یہ رکھیا کہ عوام کے ہاتھ چیک ایک ہوں پیر تو ایک ہوں اچھا یہ پیر مرید کی اسلح واسطے ہوتا یا مرید پیرحدی جی اسلح کون کرے جناب تابے تساں تو میری رکھنی اور اسلح بھی میری کرنی تساں چلنا ان جی میں آ پھر سلاح ہونی ہے کہ وہ پیر پا بہ ج جی کل گیا اج کل پیر پیر نہیں پیر مرید مرید پیر کر کے پیر سوچتا بھی ہونا کتیا جی تیر ہوا تو تخہ رب ناضی کرنا کی طریقہ میں یہ دسا کی طریقے سے چلاؤں میں چلیا تو راضی ہوا میں چلیاں تو راضی ہونا ہوں یہ چلے گا میرے پیچھے راضی ہونا ٹر پے مگر ہوں یہ حال ہے جسے پیر چلے گا مرید مگر پیر بھی گیا ہوں جسے حکومت چلے گی عوام دی خواہشات دے مطابق حکومت بھی اچھا ہوں اتنے ایک موٹی جی گل کرنا فساد ویکن گیا جو پی رہے نی اسے ایک اقبال حکیم سی سب جمہوریت لگے نی لگے جمہوریت نہ ڈب مرو کچھ غور سے کرو حکیم اسلام کی گلو حکیمل امت کی گل ہے کتنا بڑا دانا بندہ ڈک کے گل کر کے ٹر گیا اور ایک, ایک مصرے دش ایک شیر دشرا یہاں کرنا پیا گل سمجھا جی جمہوری ہوں فساد آپ ادھر وے اوٹھی جی گل کرانتی ایسا ہے وہ آتا میرے چس آ بمبٹا ہوں وہ خواہش حکومت پابند پوری کرنی کیوں اگلی بار ووٹ نہیں دے گا مروئے ہوں یہ مطلب حکومت والیا بم حکومت کے بندے او دا بم جے بنا کے نہیں دے سکنگے گے تو جتوں لے آئے گا کم از کم لیا مدد ضرور کریں گے سجیوں کبھیوں بچا लंज <laughs> जिथे होना उथे हाथ नहीं मारने पिछले पास अगों इधर इधरों टोट आकेरना जिम्मेडाले में नशा नहीं जाता बाजार <laughs> <जाए। laughs> फड़ी जाती है उन्होंथों चलती है तो सीधी एडे मरकस तक बोरिया बोरे चल जाते हैं चार सफीमा सारे ہر طرح کا پہنچ جا کچھ دی شاید ہر آخر کی پہنچتی یا ہاتھ نہیں مارنا جے مارنا ہی بستر اتنے پیا وہ ادھر مارتا ادھر مارتا پھر جی اتنے مار مارنا میں آخر رہا نا پشا باری چوس مال آ سمنگ لیں گے کدی کپڑا کدی کوش کدی کچھ تو میں کتابیں لین جاتا سا نہ پھر بیخ دے ہوتے سا کرتوت سار ہوں بابا جی ہونا جنتلی بتی ہونی ہے ونڈی چنی توڑ سار پشاور سار تو لے کے لاہور سار تک ان جیسے کپڑا رکھتے ہیں جو جب چڑھنا ضرور ہے ہر نکے چل جان گے جنہیں اتوں خریدنے کے لکا لکا کے رکھنا منتھلی نہیں دینی اتوں ہی فون ٹور پینا پہلے نکے سے ای تھرنگ کا بندہ جی ایسی ویکیا اڈے کے اتر رکھتا فلانی تھان شہباز دو چار بزرگ کھڑے ہونے میں جان کے معافی دے دو چار نکے تاکہ یہ نہ ہوئی اگلے آخنے رلے کھڑے سارے نہ اگلے پاگل بھی تو کرنا چل جان اگلے آن کے تیسرے نے اوتھی ہاتھ رکھنا چل تھے ادھر چل میاں صاحب پنتالی کانگڑ بنے بیٹھے ہیں جی نو نہیں پڑھیا تو مراپا پڑھے سارا ہو جاؤنا یہاں بھی در چھ لاہور میں دہشت گرد گھس گئے گھس گئے पता लग्या खैर जिन्हें तहु दस कंजा ने फड़े ने <laughs> या ती फड़े या दस वाले ने नहीं फड़े पहुंचाश <laughs> हूं पूरी होनी है फसाद हो गया बम माड़ा आया फटना तेन शकून देना नहीं देना उन्हें हम अशे वाले आगे हो गए इसे तरह हर इतना है بری تو بری جدو پوری کر سوچنی ہے حکومت ہر خاش ہوئے وہ تیرے تگوں لانت پہ تم مڑ سمجھتے ہی نہیں ہے تو کدی گور تک ہی جا کر کرے مڑ وہ خیر نہیں سر پیڑ ہے دیکھی جاتے ہیں یہاں تو بولنے تو سواپ کام ہی समझ आ गई कि नहीं अच्छा हम इतने एक गल मैं करा नशा बेच जो गल समझ जब असि सवाल करने आने सारे दिखाश पूरी करने वेखो जे किसे सैनेमा चाहिए तो सैनेमा बने मस्जिद चाहिए मस्जिद बनी इधर वाले जो बाबा उधर बने टीवी बाबा बिच टीवी गुलान नहीं आता रानी आत नहीं आती चलो जो आता वही ہوں بچھے تھوڑا مذہبی پیش ہوا انہیں آخیا پر ٹی وی وکرا کر لیں ٹی وی وکر کرے گا سمجھیے کو نور چینل کوئی مدنی چینل وہ چلتا رہے یار یہ تو بکرا بنا لیا چلو چلو جے گنا ہے نہیں او وہ گنا ہے کہ نہیں وہ چلو یہ چینل پوری دنیا آنگیا وہ اپنی تھان سے اپنی تھان سے وہ یار ان ختم کرنے کی سوچو ہادرا صاحب یہ فساد آ فساد کی گلا نہیں کری <laughs> ہر کسی کی اپنی خواہش ہے ہوں یہ مسالہ دے کے سمجھا انہیں آخیا ہر کسی دی اپنی خواہش پہلے نمبر پہ گل سمجھا جو اے نشے والے جڑے ہوں یہ حکومت کیوں فڑتی ہے یہ امریکہ نے انارکو ٹیکس ایجنسی پوری بنائی ہے درخواست پتا میرے جیل چیار جی وہ پھر جہے منشیات والے بدل گیا رائے ونڈ والے ہے سن اویل وہ سارے منتو دستے سن بسانے امریکہ دے بندے ہوں وہ چھٹے پھر ہیں ہاں جی وہ مول بھی آئے جی جی وہ امام بڑے کھڑا ہے امریکہ والا ہوں آپ کے فرنا ہے بندہ فڑنا کی ہوں نشے کا کاروبار ہوں ایجنسی وہ فرتی پھرتی میں کیا یہ ہوں تو تے قانون دے خلاف نہ توسی تصویر جمہوری جمہوریت دا مطلب ہے سب دی خواہش پوری کرو یہ بھی تے خواہش ہے کوئی پی دی کوئی پی ہوں ایک بندہ دکان تے پرچور دی دکان نے نال چرس حفیم سارا سودا وہ بھی رکھی نہیں چاہی دا کیوں کہ خواہش آ پوری پہ کرتا ہے حکومت دا حق بنتا ان تفس دے بھی. جی اگر کوئی آخ وہ ضلع پیا کرتا وہ آخ کے کیوں وہ, کہیں دا ہے؟ اب وہ کہیں دا ہے؟ کہ اگوں کہ پا جی جس کا جی چاہے اور بادام پینے وہ کھائے جس کا جی چاہے اور چینی پی وہ خریدے جس کا جی چاہے یہ حفیم اور چرس پڑی ہوئی ہے ہیروئن پاؤڈر پڑیا جی چاہے ابھی پتا فلما رہے ہیں جس جواب نال ٹی وی جائز ہوں اسی جاب ٹھیک ہے کہ نہیں لانتی جدو بے حیائی کوفر برائی لانتیاں پہ حرام زندگی بندو بندوبست <laughs> وہ بھی خود حکومت کرے گی تے دوسرے نماز والے ہر ایک کی خواہش پوری نشا ویچ رہا ہے بھی آخر چاہیے ویچی جا کیوں آ کو کوئی دکا تھوڑا جہا جی, جی چاہے وہ چرت دا کش لاوے جہا جی, جی چاہے سادہ سگریٹ پیو اگریٹ بھی رکھے لال نشا بھی رکھے آمد آمد آم ٹھیک ہے پر وہ فریا جا کہ نہیں ہوں یہ لامتی قانون اپنے خلاف ہوا یہ نہیں آخر پا جی نشہ نقصان کرتا ہے آخان کتی بچیا تیری بھن جب نچتی ہے وہ فائدہ دی وہ کئی دیا بھن کٹا چڑ دیے کئی مان کٹا دیئے دیے نچ دیے جگ نوکی وہ لانتی یہ باقی کوئی نقصان کوئی برائی نقصان نہیں دیتی پر کیوں نقصان دے برائی نئی سمجھتے سمجھ رہی آئی دو؟ اچھا یہ اسی طرح سے نیکی دا, برائی دا کا بندوبست برائی کا بندوبست کا فرے جا بائی کا بندوبست کرے جائ سمجھے بھی پالیسی کے تور اپ اپنا <خصف> وہ بھی ایک منصوبہ ہے برائی پھیلانے کا راب آخیا کہ برائی روکنا یہ منصوبہ ہوں اسلام دی حکومت کا منصوبہ گل سمجھی ہوں منصوبے شامل ہو گئے ایک دو مسالہ دے کے ایک بندہ بہترین اپنا گھر بنا گھر بنا کے بتی کا بندوبست کرتا ہے تارا چھپا چھپا اللہ بٹن جی وہ سارے سوچ وغیرہ اللہ ایک لا پتر آسوں پتر آتے دوسرے پاسوں ساریا تار نگیا سارا کچھ ننگا کر کے چڑ دا پتر میں بندو بس کر دیتے فائدے والے بھی نقصان فائدے والے بھی تو نقصان والے بھی توا جی چاہے تھے اس ہاتھ لا لو جی چاہے وہ لالتی مان گیا سور دہا نہیں آگ سکتا بند انسان نہیں مکان بنا کے ایک پاس پوڑی چڑھاوے بہترین آ کے پتر چڑنا ادھر تو اترنا ادھر آ دوسرے پاس اتر میں چھال مار کے تھلے اتر بھی راہ بنا دیں ادھر اترو پاوے ایک پرانی مثال جی میں دا ہاں بھی دس کھانے پکا کے نال ٹری رکھ دیں گے کی حدر صاحب جس کا جو جی چاہے ہی پہ ل رکھے گا ہردہ گل یہ میں کھاوا پاوے نہ تو تال رکھی میرے آخردار جن نہ جہاں رامدے نے مولبیا نے کیتا چائنا ہی ہے میرے مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج نہیں معاشرے میں مسلمانوں آخیا ہوئی آ بندوبست برائی دا جے اور نیکی دا جے बुराई करने वाले बुराई कर रहे हो आप फरमाव अपनी थां लगा रहो इस चाह मदनी चाहनी है उठे जो वेखना चाहता है कोई अखी उन्होंने नी डा देख आना चाहता है آخانے ہے تے برائی نالجوتا بڑا وافر یہ آخنا کہ ہم نے ایک علحدہ بندوبست کر دیا اور کوشش نہ کرنی اس کو ختم کرنے کی یہ ہے کفر منافقت یہودیت کی پالیسی اور اسلام دے منصوبے آتے نے جے معاشرہ قائم کر لیا ہے نیکی کا بندوبست کیتا ہوں جیسے برائی ہوئے گی مصطفیٰ دا غلام گلام پہنچ کے ڈکے گا مکاوے گا حضرت فاروق کے کو پتا چلا کہ ایک بندہ شراب دی پٹھی بڑھائی کڑا ہے آپ یہ نہیں آخیا وہاں ان تف دیا گے تا اپنا فیل تھی نماز پڑھو وہ شراب بیچے آپ نے فرمایا جے وہا نام کیے انہیں آخیا روشید روشد آپ نے فرمایا نہیں وہ فوش ہے پہلو نہ بدلیا پھر کام بدلیا جاؤ پٹھی سٹو پٹھی سٹ کے تو کر کے چھتر پھرو شہباش چوکے لیا مارو پوڑے پٹھی بھی گئی بندہ بھی گیا کیونکہ وہ نہ رہا جانا تو نہ ماریا نا پرڑے جو وجہ توبہ ہو گئی بدل اتنا فرمایا وہ مدنی یہ لندنی تھی اپنی تھا خدا دی کر کے آنا بد بدترین بندے اسلام کی دشمنی میں وہی ہیں جو کفر اور برائی کے محاذ اور میدان کو ختم کرنے کی نہ سوچیں اس کے مقابلے میں صرف اور صرف جزوی طور پر دو چار مثالیں نیکی کی پیش کر دیں اور کہیں لوگوں ادھر آ جاؤ بس اور کہیں وہ اپنی جگہ پر لگے رہے ان کو تم نہ چھیڑو اگر نیکی چاہیے تو ادھر آ جاؤ اس کے ساتھ کا نبیوں کا دشمن اور اسلام کا اور قرآن کا دشمن کو نہیں ہو سکتا بے شک. بے شک. بے شک. اسلام ہر مومن سے یہ مطالبہ کرتا ہے خود نیکی کرنا ہے تے برائی تو بچنا ہے تے جیڑا برائی بدل ایک دو چار دس ہزار لاکھ کروڑ جن ہو جی دنیا پوری نو بدلن دی سوچو اگر تلے گا تو وہ اپنی تھان سے اپنی تھان سے خبردار تیرا ایمان تر اگر آ جائے گا تو ایمان چلا جائے گا فا کی دین ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ میرے سوا دنیا میں کسی کو رہنے کا حق حاصل نہیں بطور دین بطور تہذیب بطور معاشرہ بطور زندگی اگر کسی کو دنیا میں حق ہے رہنے کا تو وہ صرف اسلام اسلام ان بے شک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کے ہاں ہے تو صرف اسلام, اسلام ہے اسلام اسلام زندہ اسلام کسی دوسرے کو بطور زندگی گزارنے بطور زندگی گزارنے کا طریقہ بطور دین جینے کا حق اسلام دیتا نہیں ہاں ذمہ جڑے رکھتا ہے اپنی حکومت کے متامات وہ بھی اس لیے رکھتا ہے اس واسطے نہیں کہ انہوں ٹھیک ہے اپنا جو کرتے رہا کر دے رہے نہ اور یہ نہیں کہ حکومت انہوں کا سارا کچھ کرے گی بندوبست کتنے آدھے سڈے فکاہ نترو کہوں بما یدین ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے یہ نہ کہ ان کے بندوبست کریں گے سبحان اللہ سبحان ان کے حال پر اگر وہ اپنا بت خانہ گرا دیں گے تو پھر ہم دوبارہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے بے سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، اللہ، اگر عبادت خانہ وہ گرا دیں تو حکومت اسلام ان کو یہ ہے وہ بنانتے اجازت نہیں دے گی ایک کے خود بنا دینا بنا کے دینا خود بنا کے دینا لاپے کا پھر یہ مطلب ہے وہ غیر خدا تو غیر جی دی بد اتر آئی ہوا فرشک دوسری بات ایک تہصر چھوڑ دیں گے دوسری بات رکھا کیوں اس تاکہ وہ مسلمان معاشرے حکومت ویکن اسلام تبلیغ کرے گا اسلام تبلیغ ان جاری رکھے گا انہوں نے اپنی اپنا معاشرہ اپنا ماحول اپنے خوبیاں ساریا وکھا رہے گا تاکہ بدلتے جان سبحان آن آن کر کے اسلامی حکومت دے دور دے جو دے آج اس جفر ماحول روزانہ لکھان بےمان ایمان ہیں اس لیے روزانہ لکھان کوفر ساڈ اسلام چاہتے سن لگ یہ مرتبہ ورنا अल्लाह गवारा करता कोफर दुनिया आए। आए। आए। आए। आए। सुछान। आए। सुछान। मैं क्यों चुन लो तुम करो शरा चुने गल समझो शरा चुने भावे उम्र वागू एक हो शरा बंदा बंदे चुने اگوں بندیا پوچھ لو یہ ہوگا جیسا اجازت دینا چاہیے ہوں سچی دسو پھر جمہوریت آخری آخر <laughs> بدماشی یہ <اے laughs> نہیں چل سکتی آتے کا پترا بدماشا ہوں تو نہیں چلے گا کمیا یہ کمی نی اور پھر سنو اگر جمہوریت پر آتے ہیں ہم بھی پھر کہیں گے اگر یہ آخد اسلام والا نہیں چن سکتا پھر کفر والے کتے بھی نہیں چن سکتے جی اسلام شرطان نہیں رکھ سکتا کہ فلانا بندہ ہوے فلانے فلانے ہو پھر اصل اکھنا چاہیے سانوں کہ ادھر بھی شرط قبول نہیں फिर भावे एम ए हो भावे मारो मरे भावे एमए हो भावें ना हो वे? अच्छा भावे टिकट उधरों न्बे तो भावे फिर जमहूरीत चले आवाम आखण चुन के लैं बिठा देंगे फिर पिंडे शहर आए अपना बंद चुन चुन के लै जाती जमूरीयत रख भावे लानत पेगी चलो यह है कि उन्होंने असूल के मुताबिक तो पवे ना مرو سمجھو ہوں فساد جدو ہر ایک آخ گا میرا ہی کھوتا ہوشن پھڑ کے میرا ہی ہونے آخر نہیں پڑ مر میرا ہی ہو سارے کھوتے پتر کھوتا ہی لڑا بہن گے کھوتے ہی مار بہن گے آپ بھی مر جان گے असान पर असूल तो पूरा होना क्योंकि असूल उन्होंने अपना डिकटेटरशिप नहीं चल सकती हम कहते फिर डिकटेटरशिप अगर शरीयत की नहीं चल सकती तो तुम्हारी भी गलते आवाम की चलेगी ठीक है हर एक हर एक की लगाम और मोडे سمجھ لگی ہر ایک لگام یہ بدماشی کرنی ہے کہ اور امریکہ کی طرف سے شرطیں وہ حکومت کو سمجھائیں گے اور پھر ان شرطوں پر امیدوار پہلے آو جی کون آ فلانا کنجر کون آئے فلانا تھور کون فلانا حرام دا اور میں آنا چاہتا تو شریف ہے بڑا شریفا کا کیا نہیں ہوتا تو بڑے آ گیا میں اپنے علاق کا بندہ فیصلے کراندانی پیچھوں ڈکٹے شپ چھڈ کے پورے پتو کی بانس چڑائی چڑھا بانس پتو کی چڑنا گوار ہے ادھر محمد عربی دی شریعت گوار ہے جی قوم اگریز گوا رہے پندا گوا رہے مستفا کریم درامت گوا رہے ہیں بڑی رحمتی قوم ہے میں دیا نہ ووٹ اس واسطے رکھا ہے دراصل دنیا چاہ جیڑا اپنی مرضی میرے رسول مرضی کرتی ساری کرتے ان آزاد کرن کا ایک موقع دتا ہے میں طرف سے جب سوچیں گے تو یہ حکمت ہوگی اسلام او گوارا سخت لگتا ساری ادھر نرمی سخت لگتی ادھر سختی بھی ادھر کپڑے والے ننگے لگتے ہیں ادھر ننگے بھی میں جمہور حقابے حق لگنے ٹرتے یہودیت کی جمہوریت ایجی جمہوریت فرنگی اندر حق خواہشات اللہ ہوں بندیاں بندیاں دے تابے بن جائے جمہور آ کے جمہور جنو آخ جی وہ ٹھیک ہے غلط بھی جمہور آخر گلت میں خدا رسول آخر جو مرضی آخو جگ پیا دوسرا سمجھ لگی گل جی او جمہور خ... او دی جمہوریت اے عوام دی جمہوریت یہ تہ لانتی ویچے. شریف مت اصول مت کی شریت والے اچھا ایک ہوا سبحان اللہ ایک جمہوری طریقہ ایک ہوسان ایک تو یہ کہ والے شریعت والے خاص خاصا چن شریت کے معیار والے بندے چن کے عوام آخر ہوتی چنو دوسرا طریقہ کہ ادھر شرط نہ ہو صاحب کیسا امیدوار ادھر شرط ہوے کیسا ووٹر اتنے رکھا جاوے اہی شرط متنی جاؤ جو میں مور لا دیا گا تی طے کرو میں مور لا دیں گا ٹھیک ہے شرتان جی فرنگی یہودی والی ہاں فرنگی والی شناختی کارڈ ہو بندہ شریف پر کار شناختی شرطی کارڈ آدروں بھی شرط فرنگی آ رہی پر امیدوار بھی شرطی آ رہی ادھر بھی وہی سورت ادھر بھی گلا پہ سور میرے نکل سورا سور پھر بن گیا سارے جمہور نکل جایا سورا کا سور ہوں بن گیا پکے جمور لگی اور ایک تین ہوتے کی گل دس دستور سے آئی کا لفظ جتنے چلے کافر ہوں لوگ کی کتنے دراج کھولو جیتے آخر اتنے دستور تے آئین ہے سمجھی کف دا بول گے جتے آخر اتنے دین ہے سمجھی وہ مسلام کا بول اللہ دستور تے آئین دا یہ فرق ہوتا ہے کہ دستور آئین اسمبلیوں میں تیار کیا جاتا ہے اور دین اللہ کی طرف سے رسول لاتے ہیں امت کو چلنا پڑتا ہے سمجھیں جتنے آخن اس ملک میں یہ آئینی ملک ہے الحمد پاکستان آئینی ملک ہے سمجھ لیا کفر کا ملک کدی نہیں آخر پاکستان دینی ملک ہے جا سور کتابوں میرے پاکستان دینی ملک کا لفظ سابت کر کے اللہ نک ونڈا سمجھ نہیں لگی صدقے جانا اس خالق سونے دے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اصرار شہنشاہی شہن شاہی پیت ہاں ہاں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس اقبال کہنا لانتیا جدو پچھو ڈکٹے شپ بھی امیدوار بھی ہماری مردی کا خود شاہی جمہوریہ لباس میں سان کد نہیں رکھا چناؤ ادھر ہوں سان کد نہیں رکھا میں دسا ایک تو آپ لٹن مارن والے پچھوں ہاتھ نے وہ لکے رہے حکومت دا حصہ جاوروکریس جا مستقل رزرو نہ تبدیل ہونے والی حکومت رہ جی عوام بنا کے ایک فضو دی حکومت بنا کے پیش کرتے ہیں یہ سچی کسی جی پکے بیٹھے ہوتے وہ چلا اچھا تو پھر آپ نے چلایا چلا تو نہیں اچھا تو وہ جڑے ہیں دے ووٹ ہوں پکے بے تو میں ساری چلنی نا ایک بھی یہ مقصد لے اصل اور نے لٹاؤن وہ بھی لٹتے ہاتھ لاستے تک فدو چون کے دسی بھیج جڑا بھی آتے آ ویٹے کتی دا بچہ آ لٹ کے کھا پچھلے بیٹھے ان کی چیتی نہیں لٹ سکتا بانہ چڑا چڑی سو کیا بان چڑھا بھی وقت لگتا چیزوں چڑھ جی وہ پیچھے کو ہوا تین چڑھائی بیٹھا نہیں دوسری گل بگال بندہ جو بولنا ہو گا کھنا ہوا بہت اچھے جی ہو بھی جب جچار جی کٹے ہو جگیر بچا بہت گیا ای مہیا اینج کر دیتے سو کر دیتے سو حال وی بچہ اینج کر دون و بچ بیٹھا ہو سیا جمہوری سیا یار گل آ گا کھیے ووٹ تو اپنے تھے چھتر بار آپ گال کد گا ٹھنڈا کر کے کتے بہ جانے ہی نہیں <laughs> <laughs> رکھ سرف چھتر پولا گسا ڈال مد جے ان شور جا چکے بھیجنے یاد جی گھر باقی چون وہاں کیونکہ شرط ہر جمہور اسلام والا جمہور فرنگی والا سمجھ آ گیا جی ہال بھی سمجھ نہ آوے نا یہ میں قسم خدا دی تکری آخر پائے گا آخ لگا سر مار مار کے آل تو سکنا نہیں ان سر مار مار کے ضرور آکھے گا خیریت جہا آ کے ہوں مینو سمجھ نہیں آئی وہ منو گا تر کھوتیا تو کسی پرلی برادری برادری کو نہیں لگتی دو مشورے میرے سی نے کہ گلت نے یا امیدوار جنوب آخر ان شر والا چن ادھر شریعت کی پابندی ہو سکتا جاؤ جمہوریت یہ نہیں ہو سکتی نا سمجھ جڑا کتے کا پوتر ملا پی کے اسلامی جمہوریت پاکستان تو لانت پیجر نہیں لوتے میرے خیال دے اللہ سونے دے فضلو کرنے جیڑی گل کے بیٹھا سر وہ توڑ لیا کہ کسر رہ گئی یہ تو دسیا سراپا گنا